احمدی زندہ باد کرتے تھے صدیوں, س صدیوں س جس جس سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے نہ اور کوئی اب آنے والا چکا احمدی زندہ باد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 قدم بڑھاتے جائیں گے احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد احمد زندہ باد زندہ باد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 من بسم اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے فَأَقِمْ لِلدِّينِ حَنِيفَا اللَّهِ الَّتِي کلو النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ دین القی الم بس اللہ کی طرف ہمیشہ مائل رہتے ہوئے اپنی توجہ دین پر مرکوز رکھ یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں یہ قائم رکھنے اور قائم رہنے والا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے منی بھی نہیں لئی غلط کو نل مشرق ہمیشہ اس کی طرف جھکتے ہوئے چلو اور اس کا تقوی اختیار کرو اور نماز کو قائم کرو اور مشرقوں میں سے نہ ہو مینلدین فقو دین اوم اکنوشیا کلو بیند فریشو یعنی ان میں سے نہ ہو جنہوں نے اپنے دین کو تقسیم کر دیا اور وہ فرقہ فرقہ ہو چکے تھے ہر گروہ والے جو ان کے پاس تھا اس پر اترا رہے تھے بدر خیر الانام شفیع الورامر جائے خاصوام بسد عجمنت بسد اح تر کرتا ہے ارضاپ کا ایک غلام کہ اے شاہ کون عالی کا ال کا سلا تو ال کا سلام ال کا سل تو ال کا سلائی کا سل خیر اللہ شفیع الورامر جائے خاصواں بسد اجز و منت بسد احترا یہ کرتا ہے ارض کا ایک حلا کہ اے شاہ کون sala I like a sala I like a sala I like a sala I like a sala ہسی عالم ہوئے شرمگی جو دیکھا وہ حسن اور وہ نور جبھی پھر اس پر وہ اخلا کے اکمل تری کے دشمن بھی کہ لگے آفری کہ دشمن بھی کہنے لگے آفری زہے خلق کے مل زہ حسن تہے خلق کامل زہ حسن تام الحا سلا تو الح سلام ال کا سلات ال سلام سلام <خلاق> تو سلام سلام خلائق کے <خلاق> دل تھے کی جگہ گھیر لیت ڈھونڈے سے ملتی نی کہ تو ڈھونڈے سے ملتی ہوا آپ کے دم سے اس کا قیام ہوا آپ کے دم سے اس کا قیام الگ السلام سلادو الح کا سلام الح ال کا سلام ال سلام تو ال کا سلام ال کا سلام محبت سے گائل کیا اپنے دلائل سے تائل کیا اپنے جہالت کو زائل کیا آپ نے شریعت کو کامل کیا آپ نے شریعت کو کامل کیا آپ نے بیان کر دیے سب حلال و حرام بیان کر دیے sab halal ho haram alaik salatu alaik salam alaik salatu alaik salam alaik salatu salam الح کا سلا تو الح کا سلا نبوت کے تھے جس قدر بھی کما وہ سب جمع ہے آ میلا محال صفات جمال اور صفات جلال ہرک رنگ ہے بس ادیم المث رنگ ہے بس ادیم المثال لیا ظلم کاف سے انتقام لیا ظلم کاف سے sallatu alaikasalam alaikasallatu alaikasalam مقدسیا حیاتوں متحر ہر مزہ میں یک تھا عبادت میں تا سوار جہاں گرے یک را برا کہ بے گزشت از قصرے روا کہ بے گزشت از پسرے نیلی رواب محمد ہی مور محمد حکا محمد ہی مور محمد حکان محمد ہنا مور محمد حکار I like a I like a I like a I like a I like a a alayka salatu alayka salam معود و مہدی محود علیہ سلاۃ والسلام نے تصنیف فرمائی اس پروگرام میں ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں جو مہمان ہوتے ہیں وہ عبد عابد صاحب ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ مصباح بلوچ صاحب ہیں اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے اس عظیم الشان علمی خزینے کو یا اس علمی خزانے کو رکھ سکیں اور پیش کر سکیں جو سیدنا حضرت مسیح محود علیہ صلاۃ والسلام نے آ کر تصنیف فرمایا آج بھی اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ عبد الوراب موجود ہیں انہیں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بات یہ ہے عبد اللہ رابط صاحب آپ اور میں کافی دنوں کے بعد آج اس پروگرام میں ساتھ ہو رہے ہیں بہت عرصے کے بعد ملاقات ہوئی اُمید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں خالی سے الحمد للہ بالکل بس کچھ تین ماہ سے کچھ مصروفیات اور اتفاق ایسا ہوا کہ جب بھی پروگرام ہوا مجھے یا تو ملک سے باہر یا شہر سے باہر جانا پڑا بعض وجوہات کی بنا پہ جی چلیے بہت اچھا ہے جی موضوع جو آج ہم دے کر آتے ہیں اس میں ہم تصنیفات کا ذکر کرتے ہیں تو آج کا موضوع کیا ہے ہمارے سامعین کے لیے جی جزاکم اللہ صفی صاحب اوزب اللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ خاکسار کی طرف سے بھی تمام سامعین کو السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ <تصف> بات کچھ یوں ہے کہ جب حضرت اقدس مسیح ماعود علیہ السلاۃ وسلام نے دنیا میں دعویٰ نبوت کیا مجددیت کا دعویٰ کیا اور بتایا کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ ول وسلم کی مطابعت میں اور آپ کے اطاعت گزاری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام اور مرتبہ بخشا ہے کہ میں ذلی طور پر نبی ہوں تو بہت سے لوگ تھے جنہیں یہ بات ہضم نہ ہوئی جائے گا کہ, کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ احادیث قرآن کریم کی آیات اور متعدد جو علماء کی باتیں تھیں وہ حضرت مسیح ماود علیہ صلاحۃ السلام نے دنیا کے سامنے رکھیں اور کہا کہ یہ بین ثبوت ہے اس بات کا کہ ایک آنے والا آئے گا اور میں وہ نبی بن کر آیا ہوں جس کے آنے کا وعدہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے قرآن کریم میں بھی اس کے شواہد ملتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے حضرت مسیح ماؤد علیہ السلّات وسلام مختلف زاویوں سے جو اپنے مخاطبین تھے ان سے انہوں نے اپنا جو پیغام ہے وہ ان کو پہنچایا ہے اور پیغام کی ایک صورت تحریرات ہے جی جس میں حضرت مسیح ماؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے پچاسی سے زائد کتب تصنیف فرمائیں اور ایک روحانی معاہدہ ہے جو ہمارے لیے چھوڑا ہے اور اسی طرح ملفوظات جو حضرت مسیح ماؤد علیہ السلۃ والسلام نے اپنی نجی محفلوں میں اپنے اصحاب سے مساجد میں خطبات میں یا بعض موقعوں پہ تقریر کی صورت میں کیے ان کا بھی ایک سیٹ دس جلدوں میں یا اگر ان کو دس کو ریسنٹلی پانچ جلدوں میں ملایا گیا تو پانچ جی. جلدیں اور اسی طرح اشتہارات حضرت مسیح ماود علیہ السلاۃ والسلام نے جو وقتن فوقتن شائع کروائے دوسرے جو مذاہب تھے ان کو مخاطب کر کے کہ اسلام کس طرح حق پر ہے اور دوسرے تمام ادیان جو ہیں وہ باطل ہیں یا اسلام کے بعد اب ان کی ضرورت نہیں ہے جی اور اسی طرح ان کے جو رسمی عقائد تھے ان کا بھی بتلان حضرت مسیح ماؤد علیہ اللہ سلام نے کیا ہے جی بعض ایسی تحریرات حضرت مسیح ماؤد علیہ السلاۃ والسلام نے لکھ چھوڑی ہیں کہ ان کا مقابلہ نہ تو کوئی کر سکا اور نہ ہوگا جی اسی ضمن میں حضرت مسیح ماؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی پہلی کتب پہلی کتاب جو براہین احمدیہ کے نام سے موصوم ہے اور روحانی خزائن جو مجموعہ ہے کتب مسیح ماؤد علیہ اللاط والسلام کا اس میں پہلی جلد میں ہے اصل میں یہ جلد پہلے چار حصوں پر مشتمل ہے اور براہین احمدیہ حصہ پنجم روحانی روحانی خزائن کی جلد نمبر اکیس میں ہے تو اس طرح یہ پانچ جو حصے ہیں وہ روحانی خزائن میں شامل ہیں پہلے چار حصے جیسا کہ میں نے عرض کی دی کہ دی روحانی خزائن کی جلد نمبر ایک اور حصہ پنجم روحانی خزائن کی جلد نمبر اکیس میں ٹھیک ہے حضرت مسیح ماؤد علیہ السلاۃ والسلام کی کتب کو جنہوں نے تو پڑھا ہے انہوں نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا ہے اور پچھلے دنوں میری ایک صاحب سے ملاقات بھی ہوئی اور انہوں نے مجھے اپنی قبولیت بیت کا واقعہ سنایا اور وہ واقعہ بڑا ایمان افروز تھا وہ کچھ یوں تھا کہ انہوں نے حضرت مسیح ماؤد علیہ اللاط والسلام کی ایک تحریر کہیں پہ پڑھی یہ جی. واٹس ایپ پہ جو میسیجز وغیرہ آتے ہیں لیکن اس میں حضرت مسیح ماؤد علیہ السلاۃ اسلام کا ذکر موجود نہ تھا تو وہ جو تحریر تھی ان کے دل پر اس کا بڑا اثر ہوا اور انہوں نے یہ کہا سوچا انہوں نے کہ میں اس کا جو مصنف ہے اس کی تحقیق کرتا ہوں کہ یہ کون ہے بہرحال تحقیق اس نے کی انٹرنیٹ پہ دوستوں سے وغیرہ سے پوچھا ہوگا تو بالآخر وہ حضرت مسیح ماود علیہ السلاۃ والسلام کی کتب تک ان کی رسائی ہوئی اس کو پڑھا اس نے رابطہ کیا اپنے جو شکوک و شبہات تھے جی وہ اس نے پوچھے احمدیوں سے اور خدا تعالی کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی تو وہ جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے ٹھیک ہے لیکن ایک ایسا طبقہ بھی موجود ہے جو نہ سمجھی کی بنا پر یا کہنا چاہیے کہ لوگوں کی باتوں میں راہ کے اور لوگوں سے مراد میری زمانے کی علماء ہیں جو بات کو طور مڑوڑ کر اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ جو سننے والے ہیں ان پر ایک ناگوار اثر پڑتا ہے اور گویا ایک بیس بنا لیتے ہیں کہ ہمارے مولوی نے یہ بات کی ہے تو ایسا ہی ہوگا جی حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہمارے اسی ریڈیو پروگرام میں بھی بہت ساری سوالات ایسے آتے تھے جو تحریرات حضرت مسیح معود علیہ اسلام کے موضوع پر تھے جی تو اسی ضمن میں ہمارا یہ جی پروگرام جی ہے کہ ہم اپنے جو سامعین ہیں ان کو موقع دیتے ہیں کہ کتب مسیح معود علیہ الصلاۃ والسلام پر اگر کوئی تحریر آپ نے پڑھی ہو جو آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو یا ایسی چیز جو آپ سمجھتے ہیں کے اعتراض کے رنگ میں پیش ہوتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس کا موقف جاننا چاہیے یا آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو ویلکم ہے آج کی کتاب جیسا کہ میں نے ایڈ کی کہ براہین احمدیہ حصہ اول ہے اور اس کے چار حصے ہیں جو روحانی خزائن کی پہلی جلد میں شامل ہیں اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ پہلا اور دوسرا یہ اٹھارہ سو اسی میں شائع ہوئے جی اسی طرح اس کا دوسرا حصہ اٹھارہ سو بیاسی میں اور سوری تیسرا حصہ اٹھارہ سو بیاسی میں اور چوتھا حصہ اٹھارہ سو چوراسی پہ اس سال میں شائع ہوا اور اسی طرح جو حصہ پنجم ہے وہ انیس سو پانچ میں حضرت مسیح مودلسط اسلام نے اس کو شائع کیا حصہ پنجم پہ ہم تفصیلی پروگرام اور اس پہ اٹھنے والے اعتراضات کے جو جوابات ہیں وہ ہم گزشتہ پروگراموں میں کر چکے ہیں تو کسی نے اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ چونکہ یہ حضرت مسیم علیہ صاحب اسلام کی پہلی باقاعدہ تصنیف ہے تو اس کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے احباب کو پتہ ہونا چاہیے ابھی بھی آپ انٹرنیٹ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو اس کی تعریف کے رنگ میں بھی بات کرتے ہیں اور اکثر حصہ ان میں سے ایسا بھی ہے جو ان میں سے بعض چیزیں اٹھا کر اس پہ اعتراض بھی کرتا ہے تو انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم یہ کوشش کریں گے جو تحریرات پر اعتراضات ہیں جی ہم اس کا ایک اجمالی جائزہ لیں گے کہ وہ اعتراض کہاں تک درست ہیں کون کون سے اعتراضات ہوتے ہیں اس کو میں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے ٹھیک ہے آج کے پروگرام میں ہم تحریرات کا حصہ لیں گے چونکہ حضرت مسیم علیہ سات کی اس کتاب میں بھی بہت سارے الہامات ہیں ٹھیک ہے جو بعض اوقات تشریح طلب بھی ہیں اور ایسے ہی ہیں جس پر ہمارے مخالفین نے بہت استحضاء بھی کیا ہے مذاق بھی اڑایا ہے اور اس کو نشانہ بھی بنایا ہے جی تو ہم جو الہامات پہ اعتراضات ہیں اس کو ہم اٹھا رکھیں گے اگلے پروگرام کے لیے لیکن جو تحریرات پہ اعتراضات ہوتے ہیں عضب وسیم علیہ سات السلام کی اس کتاب پہ جی اس کا ہم ایک جائزہ جو ہے وہ اپنے اس پروگرام میں آج کے پروگرام میں ضرور لیں گے چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ عبد الوراب صاحب تو سامعین آج کے پروگرام کے ابتدائی آپ کے سامنے آیا ہے اور ابھی ہم نے جس کتاب پر بات کرنی ہے جس تصنیف پر اس پہ بات شروع نہیں کی تھوڑے سے مختصر وقفے کے بعد ہم آپ سے اسٹوڈیوز کا نمبر شیئر کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ جو بات آپ سے کی گئی ہے اس کی بابت کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو کس نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں جیسا پروگرام کے شروع میں میں نے آپ سے کیا تھا کہ یہ پروگرام براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور پروگرام کا نام ہے ریڈیو احمدیہ میں آپ کا میزبان ہوں صفیہ راجپوت میرے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں عبد الرابط صاحب ہیں اور تھوڑی دیر میں ہمیں مکرم و محترم مصباح بروس صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو جائیں گے سامعن یہ پروگرام جاری رہتا ہے شب بارہ بجے تک لیکن پروگرام کا پہلا حصہ دس بجے شب تک ہم اور آپ ساتھ ہوتے ہیں اسی فریکوینسی پر دس بجے سے لے کر نصف شب یعنی رات کے بارہ بجے تک ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اے ایم فائیو تھرٹی پر ہمارا دستور یہ ہے کہ پروگرام کے پہلے تین گھنٹے براہ راست نشریات ہوتی ہیں جس میں ہم اور آپ ساتھ ہوتے ہیں اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم آپ کے خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامصدہ اللہ تعالیٰ ب نصر عزیز کے تازہ ترین خطبۂ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کیا کرتے ہیں آج کے پروگرام میں بھی یہی دستور رہے گا اور پروگرام میں جب براہ راست نشریات کا اختتام ہوگا گیارہ بجے کے قریب تو اس وقت ہم آپ کی خدمت میں خود بہ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کریں گے عبد النوراب صاحب نے پروگرام کے تعارف میں یعنی آج کے موضوع کے تعارف میں آپ کو بتایا کہ جس کتاب کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہے براہی نے احمدیہ تو میں اب چلتا ہوں عبد الورابد صاحب کی طرف واپس اور ان سے پوچھتا ہوں کچھ تھوڑا سا تفصیلات بتائیے تحریرات کے بارے میں بتائیے اور ان اعتراضات پر باری باری ہم بات کرتے اور پھر ساتھ ساتھ آپ کی کالز کو بھی ہم کچھ وقت کے بعد پروگرام کا حصہ بنائیں گے جی عبد الرابت صاحب جی جزاکم اللہ سفید صاحب جیسا کہ میں نے عرض کی کہ باقاعدہ کتاب کی صورت میں حضرت مسیح ماؤد علیہ السلاۃ والسلام کی یہ پہلی تصنیف ہے جی ہاں ایک جلد نمبر دو میں ایک کتاب کے نام سے جو کمپائلیشن ہے اصل میں مضامین کی جی پرانی تحریریں وہ حضرت مسیح ماؤد علیہ السلاۃ اسلام کی اس کتاب سے بھی پہلے کی ہیں مگر چونکہ وہ ایک کتابی شکل میں نہیں تھی اخبارات میں مضامین تھے جو ہندؤں کے جو مختلف عقائد ہیں اس کے بارے میں تھے تو اس کو کمپائل کر کے اس کو جو شکل دی گئی کتاب کی وہ روحانی خزائن کی دوسری جلد میں شامل ہے اور وہ انیس سو ستر کے اوائل کے درمیان کے اس طرح کے اٹھارہ سو ستر, سو ستر, ستر جی, جی, جی او اس کے مضامین ہیں تو باقاعدہ کتاب کی صورت میں جو کتاب شائع ہوئی کیونکہ یہ سوال کسی کے ذہن میں اٹھ سکتا ہے جو کتابوں کا مطالعہ کرتا مزید. ہے یا کرنا چاہتا ہے یا ہمارے پروگرام کو سن کے علیہ پہ ہماری جو سلسلہ کی تمام کتابیں ہیں آپ کو بآسانی با وہاں سے مل سکتی ہیں اور روحانی خزائن بڑی آسانی سے اور بلکہ سرچ انجن بھی اس کے اندر بڑا مضبوط ہے بڑا اچھا انہوں نے کیا ہے اب کوئی بھی عبارت لکھیں تو وہاں پہ پورا اقتباس اس کا آ جاتا ہے الاسلام ڈاٹ جماعت اہمیت کی آفیشیل ویب سائٹ ہے جی صفی صاحب اس کتاب کے بارے میں کچھ بتانے سے پہلے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کا پس منظر کیا تھا ٹھیک ہے اس کتاب کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور کیا ضرورت تھی کہ حضرت مسیح مود و اسلام نے اتنا بڑا قدم اٹھایا اور اتنی شاندار کتاب لکھی کہ اس زمانے کے جو علماء ہیں انہوں نے کہا کہ تیرہ سو صدیوں میں تیرہ سالوں میں ایسی کوئی کتاب تصنیف نہیں ہے اور بلا شبہ یہ کتاب ایسی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی سچائی اس کی جو حقیت ہے اس کا اس نے حق ادا کیا ہے اس زمانے میں اگر ہم ہندوستان کا جائزہ لیں پوری دنیا عام طور پر اگر خاص طور پر اس معاشرے کا جہاں پہ حضرت مسیح ماود علیہ السلاۃ اسلام پیدا ہوئے ہیں ہندوستان کا اگر جائزہ لیا جائے تو وہاں پہ انگریز کی حکومت تھی جی اور انگریزوں سے پہلے کچھ عرصہ سکھ وہاں پر حکومت کرتے رہے ہیں اس سے پہلے بہت عرصہ مسلمان اس پر حکومت کرتے رہے ہیں اور پہلے یہاں پہ پر پرانے جو تھے وہ ہندو جو دوسرے اس کے جو شاخیں ہیں وہ آباد تھیں تو حضرت مسیحی ساتھ اسلام نے خاص طور پر جن جس ماحول میں آنکھ کھولی ہے وہ عیسائیت کی حکمرانی کا دور تھا ٹھیک ہے اور عیسائیت پوری طرح اس بات پہ مصر تھی اور اس بات کے لیے کوشاں تھی کہ اسلام کو ہندوستان سے ختم کر دیا جائے ٹھیک ہے اور انہوں نے عملی طور پر اپنے یورپ سے بھی ایسے ایسے علماء کو یہاں پہ بلایا ان کو بڑی بڑی رکوم دی گئی بڑی بڑی تنخواہیں دی گئی ان کے لیے چرچ کھولے گئے اسکولوں کا قیام ہوا ہسپتالوں کا قیام ہوا اور پھر اسی طرح ان کے لیے جو ان کے بشپ تھے یا ان کے جو پادری تھے جو باہر سے آتے تھے اور جو نئے ہونے والے جو ایسائی تھے ان کی تعلیم و تربیت پر بے بہا انہوں نے پیسہ خرچ کیا ہے اور ایک میں حوالہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں زمانے کے علماء نے بھی بات ان باتوں کو لکھا ہے اور یہ کسی سے باتیں ڈھکی چھپی نہیں ہیں چنانچہ خود جو پارلیمانی ممبر تھے انہوں نے یہ اعلان کیا یہ اٹھارہ سو ستاون کی بات ہے برطانوی پارلیمنٹ کے یہ بات ہے اس میں ایک اقتباس ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہتے ہیں کہ خداون اعلیٰ نے ہمیں یہ دن دکھایا ہے کہ ہندوستان کی سلطنت انگلستان کے زیر نگی ہے تاکہ عیسیٰ مسیح کی فتح کا جھنڈا ہندوستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک لہرائے ہر شخص کو اپنی تمام تر قوت تمام ہندوستان کو عیسائی بنانے کے عظیم الشان کام کی تکمیل میں صرف کرنی چاہیے اور اس میں کسی طرح کا تصاہل نہیں کرنا چاہیے یعنی کہ وہاں سے بیٹھ کے ان کی پارلیمانی جو ممبر ہیں وہاں پہ بیٹھ کے یہ بات ہو رہی ہے پارلیمنٹ میں کہ ہندوستان پہ چونکہ ہم قابض ہیں اور ہماری تمام تر کوششیں یہ ہونی چاہیے کہ ہندوستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اچھی طرح ہم جو اس کا جو جھنڈا ہے وہ لہرائیں ٹھیک ہے پھر حضرت مسیح مدۃ اسلام کے ضمن میں اس زمانے کے حوالے سے اٹھارہ سو باسٹھ کا ایک حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ لکھا ہے اور یہ بھی جو انگلستان کے وزیر اعظم ہیں یہ ان کو ایک پارلیمنٹ جو اپنے داراللوم اور دارالعمرا کے رکن اور بڑے بڑے لوگ جو شامل تھے اس میں وہ گئے ہیں ان کے پاس انگلستان کے زمانے کے وزیر آزم کے پاس اور وہاں پہ اپنا انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح کام ہو رہا ہے اس پہ وزیر ہند نے اس وفد سے خطاب کرتے ہوئے ان کو کہا کہ میرا یہ ایمان ہے کہ ہر وہ نیا عیسائی جو ہندوستان میں عیسائیت قبول کرتا ہے انگلستان کے ساتھ ایک نیا رابطہ اتحاد بنتا ہے اور امپائر کے استحکام کے لیے ایک نیا ذریعہ ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک صرف مذہبی جماعت نہیں تھی کہ جو آئی ہے انہوں نے اپنی تبلیغ کی ہے اور کوششیں کی ہیں بلکہ یہ ایک پورا ایجنڈا تھا پورا ایک فریب تھا پورا ایک دجل تھا جو وہاں پہ پھیلایا گیا ٹھیک ہے اور تمام تر کوششیں پیسے کے لحاظ سے کیا مالی لحاظ سے اس کے علاوہ فردی لحاظ سے لوگوں کے لحاظ سے ہر طرح کی کوشش وہاں پہ وہاں پہنچائی گئی اور لوگوں کے بلکہ اس زمانے میں اگر آپ کتابیں پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس زمانے میں سکولوں میں جو بچہ ان کے سکولوں میں داخل ہوتا تھا ان کے نام تبدیل کیا کرتے تھے ٹھیک ہے اور کہا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے کہ تم اپنا نام تمہارا جو بھی ہے لیکن اسکول میں تمہارا نام اس سے تو آہستہ آہستہ یہ بچوں کے دماغوں میں یہ بات تھی کہ ہمارا نام جو عیسائی نام ہے ٹھیک تو اس طرح مختلف حربے انہوں نے استعمال کیے ہیں مختلف باتوں میں انہوں نے الجھا کر مسلمانوں کو عیسائی بنایا ہے ٹھیک اور ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جی برطانوی اقتدار کی حکمت عملی لکھا ہے کہ جب ہندوستان میں اسلامی سلطنت کا زوال ہوا تو انگریزوں نے یہی طے کیا کہ جس طرح اندلس میں عیسائیت کی تبلیغ کر کے پورے ملک کو عیسائی بنا کر حکومت کو مستحکم اور ناقابل تصخیر بنایا گیا بالکل اسی نہج پر ہندوستان میں بھی کام کیا جائے ٹھیک تو عزائم है. یہ ہیں کہ پورے ہندوستان میں سے اسلام کو ختم کر کے مسلمانوں کی شناخت کو ختم کر کے ان کا مذہب تبدیل کرا کے ان کو عیسائی بنانا ہے لکھا ہے کہ جس طرح اندلس میں عیسائیت نے کی تبلیغ کر کے پورے ملک کو عیسائی بنا کر حکومت کو مستحکم اور ناقابل تصخیر بنا گیا بنایا گیا بالکل اسی نہج پر ہندوستان میں بھی کام کیا جائے یہاں کے باشندوں کی اکثریت کو کسی طرح عیسائی بنایا جائے کیونکہ جب حاکم و محکوم دونوں کا مذہب ایک ہو جائے گا تو فطری طور پر رعایا حکومت کی وفادار اور شعار ہوگی ٹھیک ہے تو میرا مطلب ہے کہ ہر طرح سے یہاں پہ بھی دیکھیں جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ یہاں کے باشندوں کی اکثریت کو کسی طرح عیسائی بنایا جائے تو है. کوئی بھی ہر با استعمال کیا جائے کوئی بات کی جائے اور کوشش کی جائے کہ تمام کے تمام جو ہیں وہ عیسائی ہوں پھر ہندوؤں کی طرف اگر ہم آتے ہیں ہندوؤں کے حالات بھی وہی وہ تھے کہ مسلمانوں پہ مختلف اوقات میں مختلف وقتوں میں ہر طرح کے حملے وہاں اس زمانے کی کتابیں بھری پڑی ہیں حضرت مسیح محدود اسلام نے بھی اپنی کتابوں میں اور کوئی اس میں ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جماعت حمدیہ اپنی طرف سے کوئی بات کرتی ہے جی بلکہ اس زمانے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم پر جتنا گند اچھالا گیا اس زمانے کے دور کے حالات کے مطابق اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا بلکہ اور اور مسلمان اس وقت کیا کر رہے تھے جی کہتے ہیں ایک سوان قاسمی حساول جی. آ, کا ایک حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہتے ہیں کہ اسی زمانے کے درمیان میں دہلی میں پادریوں کے واس کا چرچہ تھا جی. اور مسلمانوں میں سے باز بے اپنی ہمت سے ان سے مقابلہ کرتے تھے کوئی اہل علم جن کا یہ کام تھا اس طرف وہ نہ کرتا تھا ٹھیک اہل علم جو اس زمانے کے اس میں جو لوگ تھے جن جن کو کہہ سکتے تھے کہ وہ علماء ہیں لکھا ہوا ہے صاف لکھا ہوا ہے کہ اس زمانے میں اس طرف تو وہ جو نہیں تھے کرتے پھر ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں صوبہ آگرہ و عود کے لیے جو ممتاز اور سربر آوردہ مسیح مبلغین اور پادری ان سب کا قیام آگرہ ہی میں تھا وہیں سے وہ پورے صوبے میں اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے تھے آگرہ شہر پر ان کا روب چھایا ہوا تھا حالانکہ شہر میں علماء اسلام کی کوئی کمی نہیں تھی لیکن ان کی طرف سے کوئی سرگرمی ظہور میں نہیں آئی تھی ٹھیک ہے ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پادریوں کے جذبات تو لکھا ہے پادریوں کے جذبات تو ابلے پڑے تھے برسوں علان تمام علماء اسلام کو چیلنج کرتے آ رہے ہیں اور آج تک علماء اسلام کی طرف سے اس کا کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا نہ اس کی غیرت و ہمیت بیدار ہوئی اس لیے فطری طور پر ان میں غرور و پندار پیدا ہو چکا تھا تو یہ وہ حالات ہیں جس میں حضرت مسیح ماؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا قلم اٹھایا ہے یہ وہ حالات ہیں جس میں حضرت مسیح مولیہ السلام نے آ, کتاب براہین احمدیہ لکھی ہے کتاب براہین احمدیہ ہے کیا اصل میں جی کتاب براہین احمدیہ ہے جس کے اندر حضرت مسیح ماؤد علیہ السلۃ والسلام نے یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وَََََََََََََََََََََ وسلم کی نبوت برحق ہے اور اب کسی دوسرے مذہب کی ضرورت نہیں ہے تمام جو باتیں ہیں دوسرے مذاہب کی وہ ختم ہو چکی ہیں قرآن جب آیا ہے اور اسی طرح جو تمام جو رسوم جو بدعتيں مختلف مذاہب میں شامل ہو گئی تھیں اسلام نے آ کر ان کو ختم کیا ہے اور اب راہ نجات یہی ہے کہ اسلام قرآن اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ ول وسلم کی طرف آیا جائے اب یہاں پہ ایک اور میں حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس زمانے کے علماء کیا کر رہے تھے اور حضرت مسیح موضیہ السلۃ والسلام کا کردار اس میں کیا تھا چنانچہ نور محمد نقشبندی بندی صاحب اپنا جو ترجمت القرآن ہے موجز نما اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ اسی زمانے میں پادری لفرائی یہ لفرائی اس ہندوستان میں جو بشپ تھا اور اس کے انڈر تھے مشنریز جی اسی زمانے میں پادری لفرائی پادریوں کی ایک بہت بڑی جماعت لے کر اور حلف اٹھا کر ولایت سے چلا کہ تھوڑے عرصے میں تمام ہندوستان کو عیسائی بنا لوں گا جی کے انگریزوں سے روپیہ کی بہت بڑی مدد اور آئندہ کی مدد کے مسلسل وعدوں کا اقرار لے کر ہندوستان میں داخل ہوا بڑا تلاتم برپا کیا اسلام کی سیرت و احکام پر جو اس کا حملہ ہوا تو وہ ناکام ثابت ہوا کیونکہ احکام میں اسلام و سیرت و رسول اور احکام انبیاء بنی اسرائیل اور ان کی سیرت جن پر اس کا ایمان تھا یکساں تھے بس الزامی و نقلی و عقلی جوابوں سے ہار گیا ٹھیک ہے مگر حضرت عیسیٰ کے آسمان پر بجسمِ خاکی زندہ ہونے اور دوسرے انبیاء کے زمین میں مدفون ہونے کا حملہ عوام کے لیے اس کے خیال میں کارگر ہوا ٹھیک ایک بڑی سادہ سی بات ہے اور میں حوالہ ابھی آئے گا تو میں آپ کے سامنے پڑھ بھی دوں گا میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو ڈھونڈوں جی حضرت مسیح ماؤود علیہ السلۃ وسلم کے زمانے میں یا اس سے پہلے جب عیسائی آئے ہیں تو انہوں نے مختلف زاویوں سے مسلمانوں سے باتیں کرنے کی کوشش کی ہے اسلام اور جو علامات ہے وہ اپنی اپنی کوشش ضرور کرتے تھے لیکن وہ جو جس طرح میں نے حوالے پیش کیے ہیں وہ وہ تڑپ نہیں تھی وہ سکون کی حالت تھی کہ وہ ایک مسلسل ہے اور عیسائی بڑے دندناتے پھرتے تھے کہ اب جو ہے وہ عیسائیت کی فتح ہوگی اور تمام ہندوستان کی جو مسلمانوں کی صاف ہے وہ لپیٹ دی جائے گی ٹھیک ہے اچھا حربہ وہ کیا استعمال کرتے تھے کہتے تھے کہ دیکھو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو زمین میں مدفون ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بٹھایا ہوا ہے تو تم بتاؤ کہ ان میں سے بہتر نبی کون سا ہوا کیا وہ جو زمین میں دفن ہے یا وہ جو آسمان پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ موجود ہے تو سادہ لو مسلمان چونکہ اس عقیدے پہ اٹے ہوئے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ و اسلام آسمان پر میں انصری زندہ موجود ہیں ان کے نزدیک تو یہی بات ایک کارگر ثابت ہوئی اور اس کے ذریعے سے بہت سارے جو مسلمان تھے سادہ لو مسلمان کہنا چاہیے وہ عیسائی ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور بلکہ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں وہاں پہ ایک پورا انہوں نے سال کے سال کا جو کالم میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس سال میں کتنے عیسائی ہوئے اس سال میں کتنے عیسائی ہوئے تھوڑے سے عرصے میں لاکھوں کے لحاظ سے وہاں پہ ہندوستان میں مسلمانوں کو عیسائی بنایا گیا ہے اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آ, اس حوالے سے کہ پس الزامی اور نقلی وقلی اور جوابوں سے ہار گیا مگر حضرت عیسیٰ کے آسمان پر بجسمِ خاکی زندہ موجود ہونے اور دوسرے امبیا کے زمین میں مدفون ہونے کا حملہ عوام کے لیے اس کے خیال میں کارگر ہوا تب مولوی غلام احمد کادیانی کھڑے ہو گئے اور لیفرائی اور اس کی جماعت سے کہا کہ عیسیٰ جس کا تم نام لیتے ہو دوسرے انسانوں کی طرح فوت ہو کر زمین میں دفن ہو چکے ہیں ٹھیک ہے حضرت مسیح مود علیہ السلّۃ والسلام نے ببانگ دوہل اس بات کا اعلان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلۃ علام وفات پا چکے ہیں اور جس کی تمہیں تلاش ہے جس کا تم انتظار کرتے ہو وہ مہدی وہ مسیح میں ہوں ایک ایک شعر میں بھی اس کا بیان فرمایا نا حضرت مسیم علیہ صاحب اسلام نے فرماتے ہیں کہ غیرت کی جا ہے عیسیٰ زندہ ہو آسماں پر مدفون ہو زمین میں شاہ جہاں ہمارا کہ مسلمانوں کے لیے تو غیرت کا مقام ہے اور جو انہوں نے بات کی یہاں پہ جو ان کا حربہ تھا وہ حوالہ مجھے مل گیا ہے میں آپ کے سامنے بھی پیش کروں گا اس اس, اس کو بیان کرنے کے بعد تو کسی بھی طرح ایک مومن کی ایک مسلمان کی عزت اس کی آبرو اس بات کا تقاضا نہیں کر سکتی کہ آ حضرت صلی اللہ, اللہ علیہ وسلم علی کو یہ ثابت کیا جائے یہ کہا جائے کہ وہ دوسرے درجے کے نبی تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلّۃ والسام پہلے درجے کے نبی تھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا جی بس کہتے ہیں کہ تب مولوی غلام احمد قادیانی کھڑے ہو گئے اور لیفرائی اور اس کی جماعت سے کہا کہ عیسیٰ جس کا تم نام لیتے ہو دوسرے انسانوں کی طرح سے فوت ہو کر زمین میں دفن ہو چکے ہیں اور جس عیسیٰ کے آنے کی خبر ہے وہ میں ہوں پس اگر تم سعادت مند ہو تو مجھ کو قبول کر لو اس ترکیب سے اس نے لفرائی کو اس قدر تنگ کیا کہ اس کو اپنا پیچھا چھڑوانا مشکل ہو گیا ٹھیک ہے یہ کوئی آ, آ, چھوٹا تحکمہ نہیں ہے جی ہاں ایک بہت بڑی بات ہے جو یہاں پہ لکھی ہے اور اس سے حضرت مسیح محدود تو کسی اور کے بارے میں اس قسم کی کی جو باتیں ہیں وہ کبھی نہیں کہی گئیں ٹھیک ایک دو صاحبان کا نام آتا ہے اور اگر کوئی سوال ہوگا تو جی اس کا جی ان جی ضرور جی جی اس کا بھی جائزہ لیں جی گے, دی گے, دی دی گے دی لیکن حضرت مسیح مول اسلام نے جس طرح چیلنج کے جواب دیئے ہیں جس طرح ان کے منہ بند کیے ہیں کوئی بھی نہ کر سکا چنانچہ سوالہ میں بھی یہی بات لکھی ہے کہ اس ترکیب سے اس نے لفرائی کو اس قدر تنگ کیا کہ اس کو اپنا پیچھا چھڑوانا مشکل ہو گیا اور اس ترکیب سے اس نے ہندوستان سے لے کر ولاد تک پادریوں کو شکست دی یہ تھے حضرت اقدس مسیح ماود علیہ السلات وسلم پھر انگریزی کا یہ ایک حوالہ ہے وہ میں آپ کے سامنے اور اگر کسی کو حوالوں کی ضرورت ہو تو ہماری ای میل پہ بتا سکتا ہے ہم یہ حوالے بھی ان کو ان کی خدمت میں بھجوا سکتے ہیں بالکل تو سامعین ای میل ایڈریس ہے کیو اے کیو اس سے کوشچن اور سے آنسر دو ہی لفظ ہیں کیو اے ایٹ اسلام سی تو ریڈیو احمدیہ کی آفیل ویب سائٹ ہے ڈبلیو وائس آف اسلام ڈاٹ اسلام لفظ ہے تو ڈبلیو اسلام سی یہ ویب سائٹ ہے جب کہ کیو اے اسلام ڈاٹ سی اے یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس آف ریڈیو احمدیہ کی آفیشیل ای میل ایڈریس ہے اس پہ اگر آپ کو کبھی کوئی حوالہ جو آج پیش کیے جا رہے ہیں جو باتیں کی جا رہی ہیں اگر آپ کو وہ حوالہ جات چاہیے یا کوئی اور سوال کوئی اور رائے, تو آپ qa.voiceofislam.ca کے ذریعے ہم تک پہنچ سکتے ہیں ہماری جو ویب سائٹ ہے www.voiceofislam.ca یہ ویب سائٹ آفیشیل <coughs> ویب سائٹ ہے اور اس میں نہ صرف یہ کہ آپ آج کا یہ پروگرام براہ راست سن سکتے ہیں بلکہ اس کے آرکائف سیکشن میں جانے کے بعد آج سے پہلے کے پیش کیے گئے تمام پروگرامس کی ریکارڈنگ بھی سنی جا سکتی ہے اسی ویب سائٹ کے ذریعے آپ اپنی رائے اپنے تبصرے یا اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اور اس کے لیے کانٹیکٹس میں جائیے اور جا کر آپ جو بات لکھنا چاہتے ہیں بیان کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجیے تو سامد پروگرام جاری ہے اور پروگرام کا نام ہے ریڈیو احمدیہ میں آپ کا میزبان ہوں جس کا نام میرا نام صفی راجپوت ہے عبد الرابد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں اسی طرح سے تھوڑی دیر کے بعد ہمارے ساتھ غلام مصباح بلوچ صاحب بھی موجود ہوں گے یہاں وقت ہے جب میں اسٹوڈیوز کے ٹیلی فون نمبرز آپ سے شیئر کرتا ہوں ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر ہے فور ون سکس فور ون زیرو یا پھر ٹول فری نمبر ہے ون ایٹ فائیو فائیو فور ون آپ سوال کر سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں کوشش کہ جو سوال آپ کے ذہن میں ہو وہ موضوع سے متعلق ہی ہو اور ایک منٹ سے زائد کا وقت آپ نہ لیں اگر آپ کی بات مکمل نہ ہو آپ کے پاس اور بھی سوال ہوں تو ریڈیو احمدیہ آپ کا موقع فراہم کرتا ہے کہ آپ دوبارہ بھی کال کر سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں کوشش ہماری یہ رہتی ہے سامعین کہ جو موضوع شروع کیا گیا ہے اسی موضوع پر رہیں اور سوالات بھی اسی موضوع سے متعلق رکھیں وقت کا تقاضہ بھی یہی ہوتا ہے کہ کسی ایک موضوع پر سیر حاصل گفتگو کی جائے کچھ جائے سکھایا جائے تو اگر ایسے سوالات آئیں جو بالکل ہی موضوع سے ہٹکے ہوں تو ہم یہ استحقاق رکھتے ہیں کہ ہم انہیں اس پروگرام میں شامل کریں یا نہ کریں ان گزارشات کے ساتھ امین صاحب عبد رابط صاحب میرے ساتھ امین صاحب آج ٹیلیفون لائن پر پہلے کالر ہیں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ امین صاحب جی امین صاحب آپ آنے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ امین صاحب آپ آن ایئر ہیں مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے آپ ہلو جی امین صاحب بالکل آ رہی ہے جی اللہ کا شکر ہے آپ سنائیں ٹھیک ہے چلیے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا تو لائن کٹ گئی یا کچھ تھوڑا سا ٹیکنیکل مسئلہ ہے امین صاحب آپ دوبارہ بھی فون کر سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں آپ کی کال کو ہم شامل کریں گے پروگرام میں عبد صاحب موضوع پہ تو ابھی آپ نے ابھی تک پس منظر کی بات کی ہے اور پس منظر پہ ہم زیادہ ہیں تو کیوں نہ ہم موضوع کو شروع کریں اور تھوڑا سا ہم اس پہ پروگرام کو لے کے چلیں اور پھر سوالات بھی شامل کر لیں گے جی ضرور میں جو, جو حوالہ دیکھ جی جی میں انتظار جی, میں ہوں اس کے جی اس میں آ, آ, کتاب کا نام ہے برج ٹو اسلام اور یہ انگریزی میں آ, اس کا Uh, حوالہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اس کے بعد میں اردو میں اس کی ٹرانسلیشن بھی کر دوں گا لکھتے ہیں کہ مسلم نو دیٹ محمد از also اینڈ دے نو lives, thik lives. Thik. Live. let us make the most out of it not in a childish way however as saying look my man is better than yours hmm. no but let us point out the آؤٹ اسپرچو کانسیکسز وچ ریزلو فرام کرائسٹ تو یہ وہ حوالہ ہے جو برج اسلام میں لکھا ہوا ہے اگر جیسا کہ آپ نے ذکر بھی کر دیا اگر کسی کو حوالے کی ضرورت ہوگی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مسلمان جانتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں یہ بھی جانتے ہیں کہ ہیں آئیے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں یہ ان کے عزائم ہے کہ آئیے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں لیکن بچگانہ طور پر یہ کہتے ہوئے نہیں کہ ہمارا آدمی تمہارے آدمی سے بہتر ہے जی. نہیں بلکہ آئیے ان روحانی نتائج کی نشاندہی کریں جو مسیح کے خدا کے ساتھ آسمان میں زندہ ہونے سے ابھرتے ہیں اور ان روحانی ماخذوں کو دکھائیں جنہیں ہم اس حقیقت کی وجہ سے سامنے لا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس بات پہ جو کاری ضرب لگائی حضرت مسیح مسجد جی. ماحول اسلام نے وہ وہی تھی کہ غیرت کی جا ہے عیسیٰ زندہ ہو آسماں پر مدفون ہو زمین میں شاہ جہاں ہمارا جی ہاں جی ہاں چلیے بہت شکریہ تو سامین اگر آپ ریڈیو احمدیے کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اسٹوڈیوز کا نمبر ہے فور ون سکس فور ون زیرو یا پھر ہمارے وہ سامین جو ٹورنٹو شہر سے باہر سے کہیں پر کہیں سے بھی ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں تو ریڈیو احمدیہ کا ٹول فری نمبر ہے ون ایٹ فائیو فائیو فور ون زیرو سکس امین صاحب ایک دفعہ پھر میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں انہیں ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امین صاحب جی ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے جی بالکل بالکل آواز آ رہی ہے جی نور ابھی صاحب کیا حال ہلیں آپ کے جی اللہ کا شکر ہے اچھا اب اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم کی حدیث ہے کہ ابن مریم نازل ہوں گے اور امام مہدی کا ظہور ہوگا یہاں تو مرزا صاحب نے ایک سیڑھی بنا دیے دعوی کی کہ ابن اللہ خدا کا بیٹا میں محمد ہوں میں تشعی نبی ہوں بروزی نبی ہوں ضلع نبی ہوں مسیح ابن مریم مسیح مود مسیح مسیح من اللہ امام مہدی مناظر اسلام اور مجدد اسلام اب مجھے بتاؤ کہ سارے دعوے ان کی کتاب میں موجود ہے ذرا بھی مت کہیے گا کہ یہ میں نے اپنی طرف سے بنائے ہیں میں نے سارے دعوے ڈھونڈے ہیں ہر کتاب میں موجود ہیں ان کے ہر وقت انہوں نے اپنے دعوے چینج کیے اچھا کہا گیا ایک اس ابن مریم اور ایک امام مہدی کا اور ان حضرت نے پچاس دعوے کر دیے تو کس کو مانا جائے اور آپ نے الزام سارا وقت کے مولویوں کے اوپر لگا دیا پھر قرآن پاک کی اٹھن بہترین آیت ہے وما ارسل کا اللہ رحمۃ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ پتہ نہیں کتنے جہان ہیں اللہ اللہ عالم چالیس ہزار بتاتے ہیں یا یہاں سے لے کے یوم آخرت تک جنت تک جانے میں جتنے جہان ہیں سب کے لیے رحمت اللہ عالمین بنا دیا گیا اور آپ کہتے ہیں کہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام کیسے شان والے ہو گئے ہیں ہر نبی شان والا ہے ہر نبی شان والا ہے الحمدللہ اور میرا آخری سوال میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سلام. عمر صرف تریسٹھ تریسٹھ برس تھی صرف تریسٹھ برس نو علیہ السلام کی عمر ہزار برس نو سو پچاس سال انہوں نے صرف تبلیغ کی تو اس عمر سے دیکھا جائے اگر آپ دیکھیں تو نو علیہ السلام کا تو درجہ بہت بڑا ہو گیا کیونکہ نو علیہ السلام نے تو اپنی امت کے لیے ساڑھے دو سو سال محنت کی اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیئیس سال کی نوز واپ اس طرح یہ تے بہت شکریہ, بہت شکریہ امین صاحب آپ کال کا ہم نہیں کمپیر کر رہے تھے سب سے پہلی بات تو چلی میں اپنے مہمان کا استحقاق کے وہ آپ کے سوال کا جواب دیں لیکن سب سے پہلی بات یہ کہ تھوڑا سا کمپیرزن آپ نے غلط ڈرا کر لیا یہاں پر جی عبد الراب صاحب جی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات بات کچھ ہوتی ہے بات کا دھارا کسی اور طرح سے سمجھا جاتا جی ہے اور بات کو کچھ اور رنگ دے دیا جاتا ہے ابن مریم کے بارے میں نازل ہونے کے الفاظ ضرور ملتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بھی ایک قسم کا ہمارا پروگرام چونکہ براہین احمدیہ پر ہے اور سوال انہوں نے بالکل ہی دوسری طرز پہ کر دیا اور اسی پروگرام پہ پر بے شمار دفعہ یہ سوال جی جی کر چکے جی جی ہیں تو ہمارے جو نئے سامعین ہیں ان کو تو بڑی اچھی طرح پتہ ہے اس بات کا تو میں اس سوال کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ٹھیک اور میں یہ کوشش کروں گا کہ جو آج کا میرا پروگرام ہے اسی پہ میں رہوں سادہ سی بات ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے لفظ نزول ہوتا ہے ٹھیک ہے کسی جگہ سے واپس آنے کے لیے عربی میں لفظ رجوع کرنا ٹھیک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلات و السلام اگر آسمان پر گئے ہی نہیں تو وہ اوپر سے آئیں گے کیسے ٹھیک ہے ٹھیک اگر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام نے واپس آنا ہے تو اس کے لیے لفظ آنا چاہیے تھا کہ عیسیٰ ابن مریم کا رجوع ہوگا ٹھیک کہ وہ پوائنٹ اے کی طرف پوائنٹ بی پہ جا کر واپس آئیں گے ٹھیک ہے حالانکہ یہاں پہ نازل ہونے کا تو پہلے حضرت عیسیٰ علیہ اللہ کو چڑھا تو لیں آسمان پہ جب چڑھا لیں گے تو پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے تو بات دو طرح سے ہو سکتی ہے اینگل اس کا مختلف بھی ہو سکتا ہے آپ یہ مجھے بتائیں اور اس کا بڑا ہم مدلل یہاں پہ جواب دے چکے ہیں آج میں یہ آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ اوپر چڑھے کیسے اوپر گئے کیسے اس کو آپ کیسے ثابت کرتے ہیں دوسرا امام مہدی کے متعلق انہوں نے بتایا کہ تدریجی انہوں نے دعوے کیے ہیں پہلے بتایا کہ من، مناظر اسلام ہوں اور پھر مجدد ہوں پھر مہدی ہوں اور پھر آ, تو یہ ایسا کرنا آ, کسی بھی طرح آ, یہ ثابت نہیں کرتا کہ فلاں شخص جھوٹا ہے ٹھیک ہے اور اگر انہوں نے دعوے کیے ہیں حضرت مسیح محدود اسلام نے تو وہ برحق تھے جس طرح ایک انسان ہے وہ مثلا آ, مختلف حیثیتوں سے جانا جاتا ہے مثلا ایک مرد ہے تو وہ ایک ہی وقت میں باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے اسی طرح کسی کا ماموں بھی ہے چچا بھی ہے تو اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہاری مختلف حیثیتیں ہیں تو تم ایک انسان کیوں ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اسی طرح اگر اللہ تعالی نے حضرت مسیح ماؤد علیہ السلۃ والسلام کو مختلف حیثیتوں سے اس مقام پر سے نوازا ہے تو اس میں کوئی پریشانے والی بات کوئی نہیں ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ و سلم کا جو طریقہ تبلیغ تھا وہ ذرا ملاحظہ کیجئے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہلے کہ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو واضح نصیحت کر اس کے بعد کیا کرتے ہیں پورے مکہ میں تبلیغ کرتے ہیں پھر تبلیغ کا دائرہ جو ہے وہ مدینہ تک چلا جاتا ہے مدینہ سے نکل کر پورے عرب پہ ہو جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا थीक گیا थीक کہ تیری جو نبوت ہے اس سے تمام قوم میں فائدہ اٹھائیں گی تو آہستہ آہستہ کسی کی طرف لے کر جانا اور دیکھیں میں بڑی عرضی سے میں آپ کے سامنے یہ پیش کر دوں کہ تدریج میں کسی کا دعویٰ کرنا اس کو جھوٹا ثابت نہیں کرتا اگر تو جھوٹا ثابت کرتا ہے تو آپ اس کی مثال لے کر آئیں قرآن کریم سے یا کسی حدیث سے کہ اگر کوئی پہلے اس کا دعویٰ کرے گا اس کا دعویٰ کرے گا اور آخر میں یہ کرے گا تو وہ جھوٹا ہے یہ آپ کے خود ساختہ عقائد ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح ماؤد علیہ السلاۃ والسلام کی تائید کی ہے حوالے میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں جس میں اس زمانے کے جو عیسائی تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو ناؤز باللہ پامال کرنے کے درپیہ تھے اور آپ نے جو یہاں پہ کہا ہے کہ آپ نے سارا مدہ مولویوں پہ ڈالا ہے وہ مدہ میں نے نہیں ڈالا میں نے حوالے پڑھ کے سنائے ہیں آپ کے مسلمانوں نے آپ کے علماء نے وہ حوالے لکھے ہیں آپ کہتے ہیں تو میرے پاس حوالات کا انبار پڑا ہوا ہے یہاں دفتر میں میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پڑھ دیتا ہوں اس کے علاوہ بھی میرے پاس حوالے ہیں آپ کہتے ہیں کہ آپ نے سارا مدہ جو ہے وہ ہمارے مولویوں پر ڈال دیا ہے تو سنیں کہتے ہیں کہ ان کٹھ مُلانوں کی کرتوت ہے جو محض کافر گری کو اپنا ذریعہ معاش قرار دے چکے ہیں ان کی سیاہ کلبیوں کی وجہ سے اسلام کی باریکیوں کو سمجھنے کا مادہ تو ان میں بالکل ہے ہی نہیں حق بات سمجھنے کا راستہ ان پر مسدود ہے جس فرقے کے ساتھ چاہے اوندھا سیدھا فتویٰ دھرگھ سٹا ایسے لوگ کیا جانیں ان کو اپنے حلوے مانڈے سے کیا کام پھر ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک حوالہ میں آپ کے سامنے اس کا حوالہ بھی پیش کر دوں گا اس میں لکھا ہے کہ اگر آج جو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اگر آج ہم اسلام کو چھوڑ دیں اسلام سے بعض آ جائیں تو کہتے ہیں کہ یورپ کا اکثر حصہ مسلمان ہو جائے ہماری کرتوتیں دیکھ کر ہمارے حالات دیکھ کر ہمارے علماء کو دیکھ کر یہ لوگ اسلام سے دور بھاگتے ہیں جی. اور پھر یہ ہمارا فتویٰ نہیں ہے یہ ہماری باتیں نہیں ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمانے کے علما بدترین مخلوق ہوں گے تو یہ ہماری طرف سے تو باتیں ہیں نہیں اور پھر آخر میں انہوں نے کوئی بات کی کہ حضرت نور علیہ اللہ تو اسلام نو سو سال زندہ رہے اور حضرت مجھے ان کی بات کی سمجھ نہیں لگی اور اس کا یہاں پہ تک بھی کوئی نہیں تھا میرا خیال نہیں وہ بات کو بالکل ارٹ لے گئے تھے آپ بات پیش کر رہے تھے کہ کس طرح عیسائی بات کیا کرتے تھے تو انہوں نے اس طرح سے بات کو پیش کیا کہ جیسے عیسائی نہیں یہ بات ہم کر رہے تھے اور امین صاحب آپ دوبارہ بھی کال کر سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں سامعین پروگرام کا نام ہے ریڈیو احمدیہ میں آپ کا میزبان ہوں سفیر راجپوت میرے ساتھ عبد النور صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اسی طرح سے ہمیں مکرمہ محترم مصباب ال صاحب ابھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں آمدید کہتے ہیں آپ کو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ تو پروگرام جاری ہے ہم اور آپ اسی فریکوینسی پہ ساتھ رہتے ہیں دس بجے تک لیکن ریڈیو احمدیہ کا پروگرام جاری رہے گا شب بارہ بجے تک پروگرام کے آخری دو گھنٹے دس سے بارہ بجے تک ہم اور آپ ساتھ ہوں گے اے ایم فائیو تھرٹی پر پروگرام میں وقت ہے جب ہم آپ کے سوالات بھی شامل کر رہے ہیں اسٹوڈیوز کا نمبر ہے فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو یا پھر ٹول فری نمبر ہے ون ایٹ میرے ساتھ ایک کالر موجود ہیں ان کو آنیر لیتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم جی آپ, آنے ہیں؟ آپ کا نام ہاں جی میرا نام صابر ہے جی ابھی جی اپنا رقبی صاحب نے اپنا امین صاحب سے سوال کیا کہ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت السلام گئے کیسے چڑھ گئے جی جی میں کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح اپنا حضرت علیہ السلام کی امت کے اوپر وہ کھانا آیا تھا نا کس طرح بٹیر آئے تھے جی وہ کس طرح آیا تھا تو اسی طرح اگر وہ آیا تھا تو وہ علیہ السلام کیا آپ کا اللہ پہ یقین نہیں ہے کہ وہ کس طرح گئے ہیں آپ اگر بٹیروں کو مانتے ہیں کہ وہ کھانا آیا تھا اگر قرآن کو مانتے ہیں تو میرا خیال ہے آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ کہاں سے آیا تھا چلیے آپ کی آپ کے خیال کی تائید میں حاصل کرتا ہوں اپنے ساتھ جو سٹوڈیوز میں مہمان موجود ہیں بہت شکریہ ریڈیو احمدی کا حصہ بننے کا صاحب سوال کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جس طرح سے معاہدہ نازل ہو گیا تھا اگر میں نہیں ہوں تو حوالہ دیا ہے تو جس طرح سے آسمان سے تتر بٹے راگے تھے تو اسی طرح سے رتیسہ چلے گئے تھے نہیں آسمان سے جو ہے قرآن کریم نے اور چیزوں کے بارے میں کہ ہم نے آسمان سے نازل کیا جی لوہا بھی آسمان سے نازل کیا جو کپڑے ہیں وہ بھی آسمان سے نازل کیے جی حالانکہ وہ اسی دنیا میں بنتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چونکہ رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وہ رزق کے سامان اسی دنیا پر ان کے لیے کیے نہ یہ کہ آسمان سے کوئی ٹوکرا جو ہے وہ اترتا ہوا ان پر پہنچا تو یہی حال حدتیسہ علیہ السلام کہا ہے کہ وہ تو آسمان پہ گئے ہی نہیں اور جب گئے ہی نہیں قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا آسمان پہ نہیں اٹھا لیا اپنی طرف اٹھا لیا تو है. اللہ اگر آسمان پر بیٹھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محدود ہے اور صرف آسمان پہ ہے یہاں نہیں ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہر جگہ ہوں جتنا یہاں اوپر ہوں اتنا ہی یہاں ہوں جی تو کہیں بھی آسمان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمایا کہ میں نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا اپنی طرف اٹھانے کا ذکر ہے تو یہ جو معدہ اتارا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا پر ان کی رزق کے سامان جو ہے اس میں فراوانی عطا کی تھی نہ یہ کہ کوئی آسمان سے چلیے جو ہے کھانے کا کوئی دسترخوان نازل ہوا ٹھیک ہے چلیے صابر صاحب آپ کے سوال <laughs> کے جواب ہوا تو سامعین پروگرام جاری ہے ریڈیو احمدیہ پروگرام میں ہم آپ کے سوالات بھی شامل کر رہے ہیں لیکن آج کا موضوع بھی اہم ہے جیسے ہی ہمیں آپ وقت دیں گے اس موضوع پہ واپس جانے گے تو ضرور ہم جائیں گے ہمارے ساتھ اس وقت منور اے صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں انہیں ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہیں گے منور صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا دے اپنی زمان میں رکھے اور و میرا سوال یہ ہے کہ آپ ذرا اس کی آج کی تشریح فرما دے قتل ہو ہو شب علم اور پھر وہ بال رفظ اللہ علیہ اس کی ذرا تشریح فرمائیں برائے مہربانی چلیے بہت شکریہ आप, आपने پروگرام आपने اپنا سوال کیا आ, ایک دفعہ پھر آپ کی یاد دہانی کے لیے بتاتے ہیں کہ موضوع ہمارا آج کا یہ ہے نہیں ہم نے پہلی میرے مہمان جو عبد عابد صاحب ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ موضوع تو ہر کئی دفعہ کئی دفعہ اس کے اوپر بات کی اور سوال کا جواب دے دیا گیا ہے آج کا موضوع براہی نے احمدیہ ہے اور ہم براہی احمدیہ کی بات کر رہے ہیں امین صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں انہیں ایک دفعہ پھر اونیا لیتے ہیں امین صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی صاحب یہ نور ابھی صاحب نے مجھ سے سوال کیا ہے جی جی اب یہ مجھے جواب تو دینا ہی پڑے گا ٹھیک ہے نا جی جی ادری السلام پیغمبران اسلام میں سے ایک پیغمبر ہیں ان کی روح چوتھے آسمان پہ قبض کی گئی تھی تو وہ جی چوتھے آسمان پہ کیسے گئے تھے یہ نورابی صاحب بتائیں گے جی آدم علیہ السلام اس اس دنیا کے پہلے انسان اور پہلے نبی ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے تخلیق آسمانوں میں کی جنت میں ڈالا جنت جی سے واپس کیسے نیچے آئے یہ جی نورافی جی صاحب بتائیں گے تو اسی طرح جیسے ادریسی علیہ السلام گئے اور آدم علیہ السلام نیچے آئے یہ اسی راستے سے عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے اور میرا ایک اور سوال ہے جی میرا ایک اور سوال ہے کہ آپ لوگ میں نے یہ پوچھا تو آپ نے سارے رشتے بتا دی کہ ایک انسان ایک و... یہ تو ایک رشتے الگ چیز ہے جی نبوت جی جی الگ چیز ہے دونوں چیزوں کو آپ کیسے جوڑ داری دا ہے چلیے بہت شکریہ امین صاحب وہ بہت شکریہ عبد عابد صاحب نے آسانی کے لیے آسان سی مثال دی تھی اس کے بعد انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مثال سے بات کو اور واضح بھی کیا تھا ایک سوال اور آپ کی اجازت سے میں لیتا ہوں میرے ساتھ راشد صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں انہیں خوش آمدید کہیں گے ریڈیو احمدیہ میں راشد صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام جی بہت مہربانی شکریہ کال لی میں آپ کا پروگرام ہے نا دو تین سال ہو گئے مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی آپ کے پروگرام سننے سے آپ کی شریعت کیا ہے آپ کس چیز کے اوپر پیروفار ہے آپ کا دیکھا جائے تو ایک آپ نے کیا ساری آپ مصباح بروز صاحب تین سال سے پروگرام کر رہے ہیں راشد صاحب کو آج تک ہی سمجھ میں نہیں آئی بات ہے چلیے بہت سے سوالات ہمارے پاس موجود ہیں میں پہلے چلتا ہوں جو بات کہاں سے شروع کریں منور صاحب کی بات تو ہم نے کی تھی کہ اگر اس موضوع پر جائیں گے تو پھر بہت لمبا جیسے میرے مہمان چاہے جی مکھل پہلے دوسرے دو سوال لے لیتے ہیں منور صاحب آپ برائے کرم تھوڑا انتظار کریں ٹھیک ہے اگر کوئی کال نہ آئی تو ہم اس پہ بات کریں گے یہ ایسا موضوع ہے جس پہ ہم بہت دفعہ بات کریں کر چکے ہیں لیکن پہلے محترم امین صاحب کیا سوال لیتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضرت ریص علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کی گئی جی یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت صلی علیہ السلام کو پہلے جسمانی طور پر زندہ چوتھے آسمان تک لے جایا گیا وہاں جا کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں اب ہم نے روح نکالنی ہے جی یہ کہاں لکھا کہیں بھی نہیں لکھا ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ و نے واقعہ معراج میں آپ کی روح چوتھے آسمان پر دیکھی جی بلکل ہے ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے آپ کے ساتھ حضرت حدیث علیہ السلام کی بھی روح دیکھی دوسرے آسمانوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام موسٰ علیہ السلام جی کی روحیں دیکھی تو ان سب کی روحیں وہاں موجود ہیں ٹھیک ہے تو جو حال حضرت ددریس علیہ السلام کا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا ہے وہی حال آسمانوں پر واقعہ میں راج ہمیں بتا دیا ہے کہ باقی انبیاء کا بھی ہے کوئی है. چوتھے آسمان پہ ہے کوئی تیسرے آسمان پہ ہے کوئی پانچویں آسمان پہ ہے کوئی چھٹے آسمان پہ ہے لیکن ان سب کی روحیں وہاں ہیں کسی کا بھی جسم وہاں موجود نہیں ہے ٹھیک ہے اور کہیں بھی اس بات میں تفریق نہیں ہوئی کہ آسمانوں پر جو انبیاء کا وجود موجود ہے وہاں باقیوں کی تو روحیں ہیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یا ادریص علیہ السلام کے جسم وہاں موجود ہیں وہ جسمانی طور پر زندہ وہاں موجود ہیں اس کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے کشف الماجوب حضرت داتا گنج بخش جی رحمت اللہ علیہ جی کی مشہور جی کتاب جی ہے جی اس میں انہوں نے واقعہ معراج کر کے کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ جتنے بھی انبیاء کی ملاقات نبی اکرم صلی اللہ, اللہ صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی وہ سب کی سب روحیں تھیں تو وہی بات ہم بیان کرتے ہیں کہ روحیں بالکل آسمان پر موجود ہیں لیکن جسم کسی بھی نبی کا آسمان پر نہیں ہے ٹھیک اور نہ ہی حضرت آدم علیہ السلام جو ہے اس کو وہ کہیں آسمان سے نیچے آئے کیونکہ امین صاحب کہہ رہے تھے کہ جنت سے نکالے گئے جی حالانکہ جی ایک قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو ایک مرتبہ جنت میں آ جائے وہ ماہوں من ہاب مخرجین وہ پھر اس سے نکالے نہیں جائیں گے ٹھیک ہے تو جنت اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جس کو وہ دے دیتا ہے تو اس کو پھر وہاں سے نکالتا نہیں ہے یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں اس لیے وہ تفسیریں جو یہ کہتی ہیں کہ حضرت عدم علیہ السلام بھی کہیں اسی جنت میں تھے تو یہ درست نہیں ہے ٹھیک ہے تو جنت نظیر معاشرہ اس دنیا میں ہی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کر کے وہ ایک جنت میں گویا کے رہ رہے تھے لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی حضرت ہوا کے کہنے پہ ٹھیک ہے اس میں ان, ان کا بھی اپنا آ, یعنی اپنی نیت نہیں تھی لیکن حضرت ہوا کے کہنے پہ کی تو بہرحال اس سے جو ہے اس اطمینان میں اور اس سکون میں جو ان کو حاصل تھا اس میں ایک بے چینی پیدا ہوئی اور وہ حالت جو تھی وہ جاتی رہی تو اس کے بعد انہوں نے توبہ استغفار کی تو وہ ایک انسان کو اسی دنیا میں جنت نصیب ہو جاتی ہے اگر اس کو اطمینان حاصل ہو جائے تو لیکن جب بے چینی اور فکر یہ شروع ہو جائے تو پھر وہ اس سالہ سے نکل آتا ہے تو یہی ہماری مراد ہے کہ اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت نظیر معاشرے میں رکھا تھا اور نکلنے سے مراد یہی ہے ورنہ اگر یہ کہیں کہ اس جنت سے جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے وعدہ کر رکھی ہے اس سے نکالا تو یہ معنی یا یہ تفسیر قرآن کریم کی اساعت کے خلاف ہو جائیں گے جو یہ کہتی ہے کہ جو جنت میں آ جائے وما من وما ہوں من مخرجین کہ وہ پھر اس جنت سے نکالے نہیں جائیں گے تو ہے تو یہ جو ادریس علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہے تھے جی تو ان کا بھی وہ اپنا رنگ ہے روحوں کا اور یہاں آدم علیہ السلام کے جو معنی ہیں وہ بھی اپنے اندر یہی مفہوم رکھتے ہیں نہ یہ کہ آسمانی جنت سے کوئی ادھر کے نیچے آیا ہے محترم راشد صاحب سوال کرتے ہیں کہ کس شریعت کو آپ مانتے ہیں ہم حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام کے کئی دفعہ یہاں حوالے پڑ چکے ہیں کہ ہماری کتاب قرآن کریم ہے دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں قرآن کے گرد گھوموں کعبہ میرا یہی ہے تو اس قسم کے کئی اقتباسات ہیں جو ہم پہلے بھی سنا چکے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے وہ اب قیامت تک کے لیے شریعت ہے کسی شریعت کو اب آنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس لیے ہماری شریعت جو ہے وہ قرآن کریم ہی ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ آخری شریع نبی ہیں جن کی پیروی کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تاکید کی ہے اس میں میں نے بتایا ہے کہ مختلف حوالے ہیں آہ آہ نور صاحب پڑھ دیتے ہیں جی جی میں یہ حوالہ ہے نور الحق حضرت مسیم علیہ صلاح اسلام کی کتاب ہے آ, وہ میں آپ کے پر سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں حضور لکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں جی خدائے واحد لا شریک پر ایمان لاتے ہیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں اور خدا کی کتاب قرآن اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاتم الانبیاء ہے مانتے ہیں اور فرشتوں اور یوم الباث اور دوزخ اور بہشت پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے اور روزہ رکھتے ہیں اور اہل قبلہ ہیں اور جو کچھ خدا اور اصول نے حرام کیا اس کو حرام سمجھتے ہیں اور جو کچھ حلال کیا اس کو حلال سمجھتے ہیں اور نہ ہم شریعت میں کچھ بڑھاتے اور نہ کم کرتے ہیں اور ایک ذرہ کی کمی بیشی نہیں کرتے اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پہنچا اس کو قبول کرتے ہیں چاہے ہم اس کو سمجھیں یا اس کے بھید کو نہ سمجھ سکیں اور اس کی حقیقت کو پہنچ نہ سکیں اور ہم اللہ کے فضل سے مومن مواحد مسلم ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ تو مجھے امید ہے راشد صاحب آپ کو آپ کے سوال کے جواب مل گیا ہوگا تسامین پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ میں آپ کا میزبان ہوں صفی راجپوت اور آج میرے چال میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مکرم عبد النورابد صاحب اور اسی طرح سے مکرم مصباح بلوچ صاحب پروگرام میں ہم نے براہین احمدیہ کا تذکرہ شروع کیا تھا آپ کے سوالات آتے جا رہے ہیں ساتھ اور وہ سوارات ہم اپنے پروگرام میں شامل کر رہے ہیں میرے ساتھ صابر صاحب ایک دفعہ پھر ٹیلیفون لائن پر موجود ہیں انہیں ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم اللہ وبرکاتہ ہاں جی, السلام علیکم وعلیکم السلام میرا ان جی, سے یہ سوال ہے کہ ان کا آخرت پہ یقین ہے یا نہیں ہے مجھے یہ بتائیں کہ آخرت میں جب وہ یہی بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں قرآن بھی یہ علماء بھی یہی کہتے رہے ہیں کہ دن معاشر کے دن میں آپ اپنی پارٹی کے ساتھ آئیں گے یہ ہے یا نہیں ہے مجھے یہ بتا دیں تو جس طرح امین صاحب نے اپنا جواب دیے ہیں نا میرا خیال ہے انہوں نے بہت اچھے سوال کیے آپ کا میرا خیال ہے اللہ پہ یقین نہیں ہے کہ اللہ کسی کو رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا یہ تو اللہ کی آپ آپ کی کتابوں کے اوپر ہم یقین کر لیں لیکن اللہ کے اوپر یقین نہ کریں اللہ بہت بڑی طاقت ہے وہ ہر چیز کو جس طرح بھی رکھے وہ رکھ سکتا ہے چلیے بہت شکریہ جی صاحب, آب جی بات یہ ہے کہ آ, ابھی راشد صاحب نے بھی سوال کیا کہ آپ کا آ, شریعت کون سی ہے اور آپ کس کو اپنا نبی مانتے ہیں سارا کچھ ہم حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلات وسلام کو وہی عیسیٰ اور مہدی جانتے ہیں جس کی بشارت آ حضرت صلی اللہ علیہ وََََََََََََََََََََََ وسلم نے دی ہے حضرت مسیح معود علیہ السلۃۃسلام نے اعلان یکدم یکم نہیں کر دیا کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نبی ہو کر آیا ہوں بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا کہ آنے والا آئے گا اور آ کر ایمان کو دوبارہ اس دنیا میں قائم کرے گا چنانچہ بخاری کی ایک حدیث ہے سورہ جمعہ کی جب آیات چند پہلی آیات کا نزول ہوا ہے تو صحابہ نے پوچھا ہے کہ وہ آخرین کون ہیں یا رسول اللہ اس پہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ہے کہ لاک کانل ایمان و مل کو بسر لنال رجالن اور رج المنہا کہ اگر ایمان ستارے تک بھی پہنچ گیا سوریہ ستارے تک بھی پہنچ گیا تو ایک شخص اہل فارس سے ہوگا جو اس کو لے آئے گا تو ہم حضرت مسیح ماؤد علیہ السلاۃ والسلام کو وہ مسیح جانتے ہیں وہ مہدی جانتے ہیں جن کا آنے کا وعدہ خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کے علاوہ ہم حضرت مسیم علیہ والسلام کو کچھ نہیں جانتے تو آپ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ آپ کی کتابوں کو مان لیں کیا کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں بھائی ہم قرآن کریم کی طرف آپ کو دعوت دے رہے ہیں قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلۃ والسلام جو بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے وہ فوت ہو چکے ہیں فلمات وفی کنت کنتا ان حضرت عیسیٰ علیہ صلاحت اسلام فوت ہو چکے ہیں امین صاحب نے بھی جس کی طرف توجہ دلائی باقی احباب کو بھی کہ ابن مریم نے آنا ہے نزول ہونا ہے اگر حضرت عیسیٰ علیہ اللاط اسلام فوت ہو گئے ہیں تو کیا دو دیکھیں دو باتیں آپ کر سکتے ہیں ناؤز بلّّہ ناوز بلا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناؤز جھوٹ بولا ہے یا قرآن کریم جھوٹ بولتا ہے نوز بلّّہ کیونکہ قرآن کریم یہ بانگ دوہل یہ اعلان کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلّۃ والسلام وفات پا گئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابن مریم نے واپس آنا یا ابن مریم کا نزول ہوگا تو ان دونوں میں سے کون سی بات کو ہم جانیں کس بات پہ ہم اعتقاد کریں کس بات کو ہم سمجھیں تو لازماً ابن مریم کی تشریح وہ کرنی ہوگی جو قرآن کریم کے مطابق ہو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناؤز باللہ کسی جہت سے بھی جھوٹانہ ثابت کرتی ہو اور اس کی تشریح یہ ہے کہ ابن مریم کے نام سے موسوم ہو کر جس طرح قرآن کریم میں آ حضرت صلی اللہ uh -huh. علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ کا مسیل قرار دیا گیا اور یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں اسی طرح آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کو ابن مریم کا نام دیا اس کا مسیل قرار دیا اور اس کی چھوٹی سی بلکہ ایک ایک بنیادی بات سمجھ لیجئے وہ یہ کہ جب بخاری میں یہ احادیث درج ہیں بخاری میں یہ آتا ہے کہ جب حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام یا آنے والے مسیح کے متعلق جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیہ دکھایا گیا تو وہ اس حلیہ سے مختلف تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کا حلیہ تھا تو ان دونوں کے حلیوں میں جو عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف تھے اور جو مسیح آنے تھے مسلمانوں میں جو ان کی ہدایت کے لیے آنے تھے ان دونوں کے حلیوں میں فرق یہ بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام جو بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی شریعت کے پابند تھے انہوں نے واپس نہیں آنا وہ فوت ہو گئے اور قرآن کریم بھی اس کی تائید کرتا ہے اب یہ مجھے بتائیں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام جو آپ کے نظریے کے مطابق جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ آسمان سے واپس آنا ہے کیا آپ اس کو نہیں مانیں گے یقیناً مانیں گے اور اس کی اسی طرح اطاط کریں گے جس طرح اطاط ایک نبی کی واجب ہوتی ہے ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان معاملہ یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلّۃ السلام زندہ ہیں آسمان پر چلے گئے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلط فوت ہو گئے ہیں اور انہوں نے واپس نہیں آنا جس نے آنا تھا وہ حضرت مسیح مود علیہ السلّۃ ہیں مرزا غلام احمد اور جس طرح آپ نے اس مسیح کو ماننا ہے, اپنے زوم میں جس نے آسمان سے آنا ہے اور جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ و نے فرمایا فیضہ رعی تم ہو ہو کہ جب تم اس مسیح کو دیکھو اس ماہدی کو دیکھو تو اس کی بیت کر لینا تو اس پلیٹ فارم سے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ حضرت مسیح ماؤد علیہ السلاۃ والسلام کی بیت میں شامل ہوں اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے جو انوار ہیں اللہ تعالیٰ کی جو تائیدات ہیں وہ حضرت مسیح ماؤد علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ ہیں چلیے بہت شکریہ عبد اللہ صاحب بالکل درست ہے اور یہ جو کہا کہ میشر کے دن تو جسم آئیں گے ہی نا وہ کہاں سے آئیں گے جی تو یہ تو آپ نے خود ہی جو آپ دے دیا کہ وہ میشر کے دن آئیں گے قیامت کے دن آئیں گے اس دنیا میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو شخص وفات پا جائے وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جاتا ہے باقی تو سارا جسم اس کا گل سڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت کے دن اٹھانا ہے وہ کس جسم میں اٹھانا ہے وہ بہرحال اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نہیں اس کو اٹھانا ٹھیک ہے تو وہی بات ہم کر رہے ہیں کہ اب اگر حضیثیٰ علیہ السلام نے اب آنا ہے تو وہ اب قیامت کے دن ہی آئیں گے قیامت سے پہلے جو ہے وہ اس دنیا میں آنے والے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو صابر صاحب نے خود ہی جواب دے دیا ہے کہ میشر کے دن ہی جسم اٹھائے جانے ہیں تو اسی دن حضیس علیہ السلام آئیں گے اس سے پہلے نہیں آ سکتے ٹھیک ہے اور یہ کہنا کہ آپ کا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے شاید جی کہ آپ ان کو طاقتور اتنا نہیں سمجھتے کہ وہ اس دنیا میں لا سکتے ہیں جی ہم یہ بات ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی قدرت رکھتا ہے کہ وہ اس زمانے میں اگر کسی کو امام مہدی بنا کر بھیج دے تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا ٹھیک تو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا آپ انکار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو امام مہدی نہیں بنا سکتا ٹھیک یہ اس کی بس سے باہر کی کوئی بات ہے شاید تو ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے شک قدرتوں کا مالک ہے تو اس کی قدرت اور رحمت نے ہی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں امت مسلمہ کی اصلاح اور اسلام کو دوسرے مذاہب پر غالب کرنے کے لیے امام عدی علیہ السلام کو اس زمانے میں بھیجا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ سامعین پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ اور میں آپ کا میزبان ہوں صفی راجپوت یہ پروگرام جاری رہتا ہے شب بارہ بجے تک دس بجے تک ہم اور آپ ساتھ ہوں گے اسی فریکوینسی پر جب کہ دس سے بارہ بجے تک ہمارا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے اے ایم فائیو تھرٹی پر جب ہم اے ایم فائیو تھرٹی پر جاتے ہیں تو اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ جو آج کے مہمان موجود ہیں وہ ساتھ ہی رہیں گے اسٹوڈیوز کے نمبر بھی جو آپ کو بتایا گئے فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو وہ بھی یہیں رہیں گے میرے ساتھ کچھ کالرز اور موجود ہیں پر موجود ہیں یا صاحب ان کو پر لیتے ہیں السلام علیکم وحمت اللہ وبركاتہ وعلیکم السلام ورحمتہ اللہ وبركاتہ ظہیر تھا غلام احمد صاحب کی ایک رائٹنگ جو کہ ان کے سے بھی بڑی ہے جو کہ سب سے چیلنجنگ ہے وہ یہ میرے دعوے کا فہم کلید ہے نبوت اور قرآن شریف کی جو شخص میرے دعوے کو سمجھ لے گا اس کو نبوت کی حقیقت اور قرآن کے فہم پر اطلاع دی جائے گی اور جو میرے دعوے کو نہیں سمجھتا اس کو قرآن شریف پر اور رسالت پر پورا یقین نہیں سوال یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے آنے سے پہلے اس کا مطلب کہ مسلمان جو تھے وہ شرک میں مبتلا تھے وہ قرآن کو نہیں سمجھ رہے تھے اس کے متعلق ذرا بتائیں کیونکہ اصل جو چیلنجنگ ہے وہ تو یہ رائٹنگ ہے ٹھیک ہے چلیے بہت شکریہ زید صاحب آپ کے سوال کا بہت اچھا سوال ہے میرے ساتھ دوسرے کالر جو ٹیلیفون لائن پر موجود ہیں بخاری صاحب انہیں بھی آنیر لیتے ہیں بخاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم جی بات آپ سے کوشچن یہ ہے کہ آپ برائے مہربانی بتائیں کہ قرآن پاک کی کس صورت میں اور کس آیات میں آ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آ, دوبارہ دنیا میں آنے کے آ, بارے میں پیشین گوئی کی گئی ہے. قرآن پاک سے یہ حدیث سے نہیں بتائیں آپ مجھے ٹھیک ہے <coughs> اتنا سا سوال ہے چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے سوال کا تو سامعین پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ پروگرام جاری ہے اور آپ کے سوالات ہیں اور ان کے جوابات دینے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں آج عبد النور عابد صاحب اور اسی طرح سے مصباح بلو صاحب تو سوالات بہت سے آتے جا رہے ہیں اور بات اب کی ہے ظہیر صاحب کے سوال سے شروع کر لیتے ہیں جی ذئی صاحب نے جو سوال کیا ہے المسیحمد علیہ السلام نے بڑا آسان طریقہ بتا دیا ہے جی کہ یعنی میری نبوت کو اگر سمجھنا ہے تو قرآن کریم کو سمجھنا ضروری ہے اگر قرآن کریم سمجھ آ جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا میری نبوت بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی تو یعنی جیسے لوگ تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کہاں سے آگے تو اگر قرآن کریم کیونکہ قرآن کریم میں صرف خاتم النبی کا لفظ ہے کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے خاتم ہیں تو اور اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ فضیلت کے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے نہ یہ کہ اب ہر قسم کا نبی جو ہے وہ نہیں آ سکتا تو اس میں کیونکہ قرآن کریم خود اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت کریں گے اور اس رسول یعنی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں میں شمار ہوں شمار ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا پھر آگے اللہ تعالیٰ نے وہ انعام گنوائے بھی ہیں کہ نبوت کا انعام ہے اور صدیقیت کا انعام ہے اور شہدا اور سال یہ چاروں انعام جو ہیں وہ گنائے ہیں تو یہی مسیح علیہ السلام سمجھا رہے ہیں کہ میری نبوت اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو اس کا مطلب آپ نے قرآن کریم کی ان آیات کو بھی عملی طور پہ سمجھ لیا جو قرآن کریم بات کر رہا ہے آپ کو پریکٹیکلی آپ کے سامنے ایک اس کی شکل نظر آ ہے اچھا جو قرآن یہ بات کر رہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ان ان انعامات پر فائز ہو سکتے ہیں تو اس زمانے میں واقعی اللہ تعالیٰ نے وہ انعام ایک شخص پر کر دکھایا ہے تو یہ وہ مطلب ہے جو حضرت نسیح مود علیہ السلام سمجھا رہے ہیں کہ نبوت اگر مجھے میری آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو آپ کو قرآن کریم کی سمجھ آ جاتی ہے تو اس میں یہی انہی آیات کی طرف اشارہ ہے جو جس کا اظہار قرآن کریم کی آیات کر رہی ہیں آ, لیکن اس کا جو اس کی مثال جو ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے وہ حضرت مسیح مد علیہ السلام کی شکل میں دی ہے ٹھیک ہے بخاری صاحب کا جو سوال تھا جی بخاری صاحب کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں کہاں حضرتی علیہ السلام کے دوبارہ آنے کی پیش گوئی ہے جی ہاں بالکل ٹھیک ہے یہ آپ ہم سے بھی سوال کریں ابھی ہم جواب دیتے ہیں لیکن اپنے بھائیوں سے بھی سوال کریں جی کیونکہ ہم تو ایک ان کے مقابلے میں چھوٹی جماعت ہیں جی لیکن جن کے ہاتھوں میں ہاتھ ملا کر آپ نے ہمیں کافر قرار دیا ہوا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ آئیں گے ٹھیک ہے تو ہمیں کافر قرار دلوانے سے پہلے آپ نے ان سے پوچھا کہ بھائی ایک لکھا کہاں ہے قرآن کریم میں کہ عتیسہ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے ٹھیک ہے تو ان سے آپ سوال نہیں کرتے پتہ نہیں ڈرتے ہیں یا شاید آپ پر بھی کفر کا فتویٰ نہ لگ جائے لیکن آپ حق بات کہہ رہے ہیں تو حق بات آپ ان کے سامنے بھی کریں کہ آپ جو ساری امت مسلمہ دنیا میں یہ مانتی ہے کہ عتیسہ علیہ السلام نے دوبارہ آنا یہ قرآن کریم میں کہاں لکھا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کہ بخاری صاحب اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ دوبارہ آنا تو یعنی وہ آسمان پر گئے ہی نہیں ٹھیک ہے اس لیے وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ وہ دوبارہ آنا کہاں سے قرآن کریم میں کہاں لکھا ہے تو بخاری صاحب ضرور یہ مانتے ہیں کہ پھرتیس علیہ السلام آسمان پر ہی نہیں گئے تو یہ بات آپ دوسرے مسلمان بھائیوں کی بھی سمجھائیں یہی وہ جہاد ہے جو ہم کر رہے ہیں جو قرآن کریم کے معنی سمجھا رہے ہیں لیکن آپ ہم سے بھی سوال کریں لیکن ان بھائیوں سے بھی ضرور کریں جن کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے ہمیں کافر قرار دیا ہوا ہے ٹھیک تو اس میں حدیث علیہ السلام کے آنے ہمارے نزدیک یعنی یہ مسلمان کو سمجھانے کے لیے کیونکہ حادیث میں جانے سے تو ایک پوری پکچر ہمارے سامنے ہے کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں کس کو فرمایا کہ وہ یہودیوں کی طرح ہو جائیں گے فرقوں میں بڑھ جائیں گے تو یہودیوں کی اصلاح کے لیے کون آیا اس کا کیا ٹائٹل تھا تو اگر مسلمان یہودی ہو جائیں گے تو ان کی اصلاح کے لیے کون آئے گا تو یہ ساری پکچر حدیثوں میں تو واضح ہو جاتی ہے اس لیے ہم وہ لوگ جو ان پر ایمان رکھتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے بڑی آسان زبان ہمیں میسر آ جاتی ہے لیکن قرآن کریم میں اسی صورت نسا کی میں آیت کا ذکر کرتا ہوں جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت کریں کرتے ہیں وہ میں ہوتی اللّہ و رسول کا اللہ زینا اللہ کہ یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے اس رسول پر یعنی باقی رسول نہیں جی آ حضور صلی اللہ سلام علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے وہ ان انعامات ان کے وارث ہوں گے ٹھیک ہے جن پر اللہ تعالیٰ انعام نام کیا ان میں ہوں گے کون نبی صالح صدیق صالح, صالح, صالح, صالح اور شہدا اور سال جی جی تو قرآن کریم ہمیں یہ بتا رہا ہے تو اس میں اس کا نام عیسیٰ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بات کی باتیں ہیں لیکن اتنا تو ضرور قرآن کریم بتا رہا ہے کہ نبوت کا انعام امت محمدیہ میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کسی کو حاصل ہو جانا کوئی اچن اچھا بھی بات, بات, نہیں, بات ہے نہیں ہے جی تو یہی بات حضرت مسیح علیہ السلام الفائی <laughs> ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پیروی کے نتیجے میں اس آیت کے تحت ایک انعام سے نوازا ہے है. تو یہ قرآن کریم کی صداقت کا ایک ثبوت ہے ورنہ قرآن کریم کا صرف دعویٰ رہ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس نبی کے ماننے والوں میں یہ انعام کر سکتا ہے اگر کسی کو نہیں دیا اور باقی صدیق اور صالح اور شہید انعام تو دے دیا لیکن نبی نہیں بنا سکا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محض ایک دعویٰ کر دیا اور اس کو پورا نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت میں بہت سے صدیق بھی دیے شہید بھی دیے سالے بھی دیے ایک انعام رہتا تھا جو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی پورا کر کے دکھایا تو یہ دعویٰ جو ہے قرآن کریم کے عین مطابق ہے باقی وہ بات کی باتیں ہیں کہ اس کا نام عیسیٰ ہے یا نہیں ہے اس وہ اگر نہ بھی آپ مانیں تو کوئی بات نہیں جزاک اللہ لیکن اس انعام کا آپ انکار نہ کریں جس کا دروازہ قرآن کریم کھول رہا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ تصامین پروگرام ریڈیو احمدیہ اور میں آپ کا میزبان ہوں صفی راجپوت میرے ساتھ مصباح بلوس صاحب بھی ہیں اور عبد رابط صاحب بھی موجود ہیں اور آپ کے بہت سے سوالات بھی ہیں اگر آپ ریڈی احمدیہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو یہ وقت ہے جب آپ کے سوالات کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں اسٹوڈیوز کا نمبر ہے 4164106522 یا پھر ٹول فری نمبر ہے 18554106522 محمد تقی صاحب میرے ساتھ ٹیلیفون لائن پر موجود ہیں انہیں خوش آمدید کہ آئیں گے ریڈیو احمدیہ پر محمد تقی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں پچھلے عرما کو تین چار ہفتے پہلے میں نے سوال کیا تھا کچھ علما ایسے آپ کے انہوں کو میں نے پوچھا تھا کہ جی آپ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہو کہ نہیں انہوں نے بولا تھا ہم نبی نہیں مانتے آپ پچھلی ریکارڈنگ مجھے نہیں پتا چلتا کہ آپ کے علماء کوئی آ کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے ٹھیک ہے پچھلے علماء نے آ کہا تھا میں بالکل میرے پاس ریکارڈنگ کیا تین چار ہفتے پہلے علما ایسے آپ کے انہوں نے بولا ہم ان کو نبی نہیں مانتے پہلی بار اور دوسری بات ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہر جو زندہ چیز ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جب دنیا میں آنا ہے جب بھی کبھی آنا ہے آپ تو اپنے جس مرضی فلسفہ جاڑ لینا جب انہوں نے آنا ہے تو انہوں نے مر کے واپس جانا ہے اور میں نے حضرت یہی بولا آپ لوگوں کو کہ وہ پیدا ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی ہوئے تھے آپ سے پہلے اس کے بعد آپ جب آئے تو وہ اس کے بعد نبی کوئی نہیں ہے نا وہ تو پہلے آگے تھے آپ انہیں اپنی زندگی ٹرم پوری کرنی ہے یہ میں بیس دفعہ کہہ سکوں آپ کیوں نہیں اس کو مانتے ہی چیز کو اور دوسرا مرزا کو ہم تو رسول اللہ پر مانتے ہیں آپ پھر میں ہمیں قرآن سے بتاتے جی وہ بن گئے یہ وہی ہے یہ وہی ہے آپ تو ایک ہی لیٹر لگائے جا رہے ہو کہ یہ وہی نبی ہے یہ وہی نبی جو عیسیٰ علیہ السلام ہے آپ جب کہہ لیں گے یہ وہ ہے تو آپ ہمیں پوچھ کریں یہ وہی ہے اس لیے اس کا بات پہ مجھے جواب دے تھینک یو بہت شکریہ محمد تقی صاحب بخاری <coughs> صاحب میرے ساتھ کال پر موجود ہیں بخاری صاحب کو ایک دفعہ سوال ان کا لے لیتے ہیں جی بخاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ آن ایئر ہیں جی میں نے آپ کے جو کوشچن کیا تھا آپ ریڈیو پروگرام کر رہے ہیں آپ کو ایٹ لیسٹ پاک پہ تھوڑا بور حاصل ہونا چاہیے آپ سب کو کہہ آپ صرف آپ نے اور لوگوں کو بھی قرآن پاک کی کس صورت میں کس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں آنے کے بارے میں پیشین گوئی کی گئی ہے اگر وہ پیشین گوئی نہیں ملتی تو پھر غلام مرزا صاحب جو ہیں ان کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ کوئی مسیحا آئیں گے یا کوئی نبی آئیں گے کیونکہ قرآن سے تو اس کا کوئی ریفرنس نہیں ملتا hmm. صرف یہ کوشچن جی تھا جی جی جی جی جی جی جی کے آسمان پر جانے کا ذکر ہے قرآن کریم میں؟ وہی تو میں اپ سے کہہ رہا ہوں آپ نے ایک جو یہ چکر چلایا ہوا ہے کہ حضرت اسلم علیہ السلام آسمان پہ چلے گیا وہ آئیں گے اور پھر وہ آ گئے آ وہ پھر چلے نہیں اسلام کے آسمان پر جانے کا ذکر نہیں یعنی کے طور پہ وہ آ کے چلے گئے اس کے علاوہ دیکھ لیں کتنے سارے وہ ہیں وہ احمدی جو نبوت کا دعویٰ ہر ایک کہہ رہا میں نبی ہوں میں سوال کر رہا تھا کہ عزیز علیہ السلام آسمان پر نہیں گئے قرآن کریم میں نہیں لکھا آپ سے جو کر رہے ہیں آپ سے بہت شکریہ جی اس کا دیکھ جی دیکھ اس کا تو ایک <coughs> سوال کی اور جناب والے کو سلام کیا جی اللہ کا شکر ہے اب یہ آپ کی ساری باتیں سن رہا ہوں میں بھی لیکن آپ کا زیادہ تر جو فوکس ہے وہ یہ کہ آپ ہر بات میں جو نا آپ سائنٹفک حل نکال رہے ہیں کہ مجھے یہ بتایا کہ یہ اللہ کی بھی کوئی پاور ہے یا نہیں ہے یہ ٹھیک ہے مطلب سمجھیں گے بات کریے اللہ کی پاور کی بات یہ ہے کہ جیسے آپ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی مجھے جو ہے جبرا السلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو جب انہیں منزل سے انہیں پھینکا گیا آگ میں وہ گرے بھی نہیں آرام سے پہنچے اور آگ نے, نے کچھ بھی نہیں کیا تو وہ بھی تو پاور تھی نا جی جی اور دوسری بات یہ کہ آپ مرزا صاحب کا نام لے رہے ہیں کہ مرزا صاحب اس سال چلاگی جگہ پہ آگئے گئے اتنے مرم بن گئے تو جب آپ کہتے ہیں کہ وہ عیشاء اللہ سلامت دوبارہ آنا ہی نہیں ہے ان کا انتقال ہو گیا تو پھر یہ مرزا صاحب کیسے آ اور دوسری بات یہ ہے جن محض اور مہزی کو جو آنا ہے ان کا نام تو محمد ہوگا احمد بھی نہیں ہوگا نہ ہی غلام احمد ہوگا اور ان کے والد صاحب کا نام بھی عبداللہ ہوگا نہ یہ تو کسی بھی طرح سے ہو سکتے مہذی پہ تو یہ مسجد مہود کیسے ہو گئے تو یہ بس جی سوال بتائیے جی جی بہت شکریہ بہت شکریہ جاوید جی صاحب uh, اب تھوڑی دیر کے لیے سوالات کا سلسلہ ہم موقوف کریں گے hmm. اور ان جوابات کے بعد پھر ہم اپنے سامعین کو موقع دیں گے مصباح صاحب اور عبدالراب صاحب اس فریکوینسی پر میرے پاس تقریباً چھ منٹ کا وقت ہے پھر ہمیں اے ایم فائیو تھرٹی سے اپنا پروگرام شروع کرنا ہے یہی سلسلہ تو ہمارے وہ سامعین جو ہمیں سن رہے ہیں دس بجے ہماری پروگرام تو جاری رہے گا لیکن فریکوینسی اے ایم فائیو تھرٹی پر چلی جائے گی تو آپ سنتے رہیے گا پروگرام آپ کے سوالات کے جوابات کی طرف بھی ہم جائیں گے تو بات شروع کر لیتے ہیں مصباح صاحب سوال آپ لینا چاہیں جی میں جو تقیث صاحب نے پہلے بات کی کہ آپ کی علماء ہی اس پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ وہ نبی نہیں ہیں اس میں تقیر صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ جس صاحب نے یہ کہا تو اسی پروگرام میں آپ کو کال کر کے ان کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں یا کم از کم آپ ان کا نام نوٹ کر لیں کہ کس نے یہ کہا ہے کیونکہ جو بات آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ آنے والا امام مہدی جو ہے وہ کیا کیا ٹائٹل رکھے گا تو یہاں کسی عالم کو کیا ضرورت ہے کہ وہ یہ کہے کہ وہ یہ نہیں ہوں گے ٹھیک تو اس لیے اس لیے یہ ایک مبم سی بات ہے کہ آپ کے ایک عالم نے کہا آپ ریکارڈنگ سن لیں جی تو ہم ہمارے جو مہمان یا آ کے بات کرتے ہیں وہ ہم سارے ایک ہی یعنی ان کتابوں سے گزرے ہوئے ہیں وہ حوالے وہ قرآن کریم کے احادیث کے تو ہم وہ بات نہیں کہہ سکتے جو قرآن کریم میں یا احادیث کے خلاف ہو ٹھیک ہے تو ہم وہی بات کریں گے جس کا ہمارے پاس ثبوت جو ہم نے پڑھی ہے اور سیکھی ہے اور اس کا ثبوت ہمارے پاس موجود ہے تو آپ براہ کرم ان کا نام اور ان کی ریکارڈنگ آپ سن کے بتا دیں جو وہ ہمارے آتے رہتے ہیں ہر پورے مہینے میں تو ان سے آپ کال کر لیں کہ آپ نے یہ کہا تو پھر بات کیونکہ میں اب کس نے یہ کہا مجھے تو نہیں پتا نہ ہی کیونکہ ایسی کوئی بات کر نہیں سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جہاں تک شرعی نبوت کا تعلق ہے وہ تو کوئی نہیں آ سکتا جہاں تک غیر شرعی نبوت کا تعلق ہے تو وہ خود دسرے بزرگان نے بھی لکھا ہے احمدیوں کے وجود میں آنے سے پہلے ہی وہ لکھ چکے ہیں کہ ہاں وہ آ سکتا ہے تو یہ بات ہم بچپن سے سیکھتے آ رہے ہیں اس لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ایسی بات کریں آپ ٹو دا پوائنٹ وہ حوالہ نکال کے انہی سے سوال یہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا پھر تقیصہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے کہ حتیصہ علیہ السلام نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے ہم سن سن کے تھک گئے جی اگر آپ یہ سن سن کے تھک گئے تو یہی حضرت مزا غلام قادیانی علیہ السلام نے بتایا کہ ہم عدیثیٰ علیہ السلام کا انتظار کرتے کرتے تھک گئے تو کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا یعنی ہمارے آباء وجداد انتظار کرتے کرتے تھک گئے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ انہوں نے آنا ہی نہیں ہے تو آپ اور بھی تھکتے چلے جائیں گے لیکن انہوں نے آنا نہیں ہے. تو اس لیے یہ بات جو حق ہو اور خاص طور پر جب آپ قرآن کریم کی طرف اس کو منسوخ کریں کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ انہوں نے دوبارہ آنا ہے یا وہ آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے ہیں حالانکہ قرآن کریم میں یہ نہیں ہے تو اس قرآن کریم کی صحیح معنوں کو سمجھانے کی ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو صحیح مفہوم ہے وہ دنیا کو پہنچایا جائے تو اس کی اگر آپ اس کو رٹ کہیں جو مرضی کہیں لیکن ہم جب تک یہ درست معنی دنیا میں راج نہیں ہو جاتے تب تک ہم اس کو کہتے رہیں گے اور آپ کے پاس ایک ہی حل ہے کہ آپ حتیسہ علیہ السلام کے آنے کی دعائیں کریں کہ ہم ان کی باتیں سن سن کے تھک گئے اللہ تو ہی ان کا منہ بند کر دے تو حتیثہ علیہ السلام آ کے ہی ان باتوں کو بند کرا سکتے ہیں ورنہ جب تک یہ آوازیں اٹھتی رہیں گے کہ قرآن کریم حتیسہ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر بھیجتا ہے تب تک ہم یہ کہتے رہیں گے کہ نہیں بھیجتا نہیں بھیجتا نہیں بھیجتا ٹھیک اور حدیثہ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں کبھی دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے ٹھیک ہے تو یہی قرآن, قرآن کریم کا مفرو... جو پیغام ہے جو فلمہ <تصفح> توفیتانی کے الفاظ میں واضح کر دیا ہے کہ اے اللہ حدیثہ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے اللہ جب تو نے مجھے وفات دے دی میری وفات کے بعد میرے ماننے والوں نے کیا کیا تسلیث مان لی کفارہ مان لیا مجھے نہیں پتا ٹھیک ہے تو جانتا ہے کیونکہ تو نے مجھے وفات دے دی اگر آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے دوبارہ دنیا میں آنا ہے تو پھر عتیسہ علیہ السلام یہ جواب دے نہیں سکتے کہ مجھے نہیں پتہ کیونکہ جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو وہ دیکھ لیں گے سارا کہ کفارہ بھی مان رہے ہیں اور توحید کو چھوڑ کے تصلیس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو پھر آ کر وہ ان کو سمجھائیں گے کہ تم میرے ماننے والے ہو تو میں نے تو یہ کبھی نہیں کہا تو اللہ تعالیٰ کے حضور یہ جواب دیں گے کہ اللہ تو نے مجھے دوبارہ جب بھیجا تھا تو میں نے بہت کوشش کی ان کو سمجھانے کی جی ہاں لیکن وہ سمجھے نہیں لیکن حتیصہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تو نے وفات دے دی مجھے اور میں دنیا سے چلا آیا تو میرے بعد کیا ہوا وہ الہ تو جانتا ہے کیونکہ تو ہی ان،, ان کا نگران تھا میں پھر نگران نہیں تھا تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ عتیثہ علیہ السلام نے کبھی نہیں آنا کیونکہ اگر دوبارہ آنا ہوتا تو پھر وہ ضرور ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے اپنے ماننے والوں کو اور اللہ تعالیٰ کو اور جواب دیتے نہ یہ کہ اللہ میرے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا مجھے نہیں پتہ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ عتیثہ علیہ السلام جو وہ پا چکے ہیں ٹھیک ہے سامن پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ میں آپ کا میزبان ہوں صفی راجپوت اور آج میرے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں عبد النوراب صاحب اور اسی طرح سے مصباح بلوچ صاحب ریڈیو احمدیہ ہر ہفتے اور اتوار کی شب آپ کی خدمت میں ٹورنٹو سے پیش کیا جاتا ہے ہفتے کو پیش کیا جانے والا پروگرام ریڈیو احمدیہ کا عربی اور بنگلہ زبانوں میں براہ راست پیش کیا جاتا ہے جب کہ اتوار کو آٹھ بجے شب ہماری براہ راست نشیات کا آغاز اسی فریکوینسی پر ہوتا ہے لیکن دس بجے سے لے کر بارہ بجے تک یعنی اب سے ایک منٹ کے بعد اور اگلے دو گھنٹے کے لیے پروگرام تو جاری رہے گا اب الور عابد صاحب بھی میرے ساتھ ہوں گے اسٹوڈیوز میں اور اسی طرح سے مصبہ بلوچ صاحب بھی لیکن اس پروگرام کو آپ سن سکیں گے اے ایم فائیو تھرٹی کے ذریعے یا پھر آپ ہماری ویب سائٹ www.voiceofislam.ca کے ذریعے بھی یہ پروگرام سن سکیں گے اسی طرح سے یوٹیوب پر بھی ریڈیو احمدیہ کینیڈا کا چینل ہے جس کے ذریعے یہ پروگرام آپ Uh, سن بھی سکتے ہیں اور اس کی ریکارڈنگ بھی موجود ہوتی ہے بعد میں تو سامین یہاں پر وقت ہے کہ ہم آپ سے ایک منٹ کی اجازت چاہیں گے اور اب سے ایک منٹ کے بعد ہماری اور آپ کی ملاقات دوبارہ ہوگی ذریعہ بنے گا اے ایم 530. تب تک صفی راجپوت کو ریڈیو احمدیہ کی ٹیم کی کے ساتھ اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ بار احمدیت زندہ بار احمدیات زندہ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 احمدی ہے زندہ بار احمدی ہے زندہ بار احمدی زندہ, زندہ, زندہ, زندہ باد کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے کانہ اور کوئی اب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 دنیا میں لہرائیں گے کانٹے چاہے لاکھ بچھا دو قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیے زندہ باد احمدی زندہ باد زندہ باد مدت زندہ باد احمدیعت زندہ آباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ احمدیت زندہ زندہ باد احمدیت زند زند